فرمان فرحت بنیاد ہے کہ قیامت کے دن اس کی دخشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاح و سلامن علی یا رسول اللہ ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کا زبردست حصہ لبیک میں حاضر ہوں اس لیے ہم بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیجیے الحمد للہ منی وکرم ہی اس سلسلے کے اندر ہم ایک پرٹیکولر ایک خاص سپیسیفک موضوع کے حوالے سے نگران شورا سے رہنمائی لیتے ہیں نگران شورا سے معلومات بھی لیتے ہیں اور پھر اس سلسلے کے کچھ دیگر سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو بھی ہم وقتاً فوقتاً سلسلے کا حصہ بناتے ہیں آج بھی نگران شورا سے ہم مدنی کسوٹی بھی کریں گے مدنی اشعار کی تکرار بھی کریں گے اور اس کے ساتھ نگران شورا کو آج ایک لفظ بھی بتانا ہوگا اور ایک تصویر دیکھ کر نگران شورا کو جواب بھی دینا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ایک پورا اس کا پروسپیکٹو ہے کس پرکٹ پروسپ... کی بیس پر ہم نے اس کو شامل کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم جب وہ سیگمنٹ شامل کریں گے تو آپ کو بتائیں گے آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز یہ ہمارے سلسلے کا جزو لازل فقر ہیں ہمارے سلسلے کا لازمی حصہ ہیں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے نگرانی شرح بھی کچھ دن پہلے بیرون ملک سفر پر تھے اور نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے مختلف جگہوں پر آپ کا جدول تھا بیانات کا سلسلہ ہوا اس پر ہم ایک مفصل سلسلہ مثالی معاشرہ کر چکے ہیں آپ اگر اس سفر کے حوالے سے کچھ سوال مزید کرنا چاہیں تو سوال کر سکیں گے انشاءاللہ شاء آج بھی ہم کچھ مختصر گفتگو نگران شورا کے اس سفر کے حوالے سے بھی سلسلے میں شامل رکھیں گے نگران شورا سے آپ کو سوال کرنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں کوئی اپنا پرابلم شیئر کرنا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے تمامی ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں میرے مدنی چینل کے آج کے ہمارے سرے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے دنیا کی محبت جسے محبت دنیا کہہ لیجئے یا دنیا کی محبت کہہ لیجئے انسان نے دنیا میں رہنا ہے اور جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا میں وقت بھی گزارنا ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے باقی ظاہر سی بات ہے بندہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں رہے گا لیکن اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے گا یا اپنے دل میں جما لے گا تو ایسی صورت کے اندر خسارہ اور گھاٹا اس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بندے کو خسارہ اٹھانا پڑے گا نقصان اٹھانا پڑے گا مدنی چلے کے ناظرین یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ سمندر کے اندر کشتی سفر کرتی ہے آپ نے سمندری سفر کرنا ہو بحری سفر کرنا ہو تو آپ کسی کشتی کو جو ہے وہ اختیار کریں گے کسی بحری جہاز میں بیٹھیں گے اور وہ بحری جہاز پانی سے پانی میں چلتا چلتا اپنی منازل کو عبور کرتا چلا جائے گا لیکن اگر اس سمندر کا پانی جہاز کے اندر آ جائے تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ وہ جہاز ڈوب جائے گا بندے نے دنیا میں رہنا تو ہے وقت گزارنا تو ہے جب تک اس دنیا کی محبت سے بچتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا پانے والے کام کرتے کرتے اپنی زندگی کا وقت گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے میں کامیاب ہو جائے گا منزل کو پہنچے گا کنارے کو پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہوگا اور اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں لے گا تو اس کی مثال اس کشتی کسی ہو جائے گی کہ جس کشتی میں جب سمندر کا پانی آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے غرق ہو جاتی ہے یوں ہی اگر دل کے اندر دنیا کی محبت سما جائے تو پھر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بندہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اللہ تبارک و کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے دیگر بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں فرمایا گیا حب دنیا رس کل خطی دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے یہ فرمانے علی شان ہے اور یونیورسل ٹروتھ ہے باقی بڑی زبردست اور حقیقت پر مبنی بات ہے اس پر انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نگرانی شراح سے ہی مفصل مدنی پھول اس کے حوالے سے اس روایت کے حوالے سے حاصل کریں گے کچھ اس حوالے سے ڈائمینشن میرے ذہن میں بھی ہیں ہم وہ نگرانی شراح سے شیئر کریں گے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں نور کے پیدر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا چھ چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں چھ چیزیں انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں کون کون سی ہیں وہ چھ چیزیں نمبر ایک مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا مخلوق کے عیب تلاش کرتے رہنا نمبر دو دل کی سختی نمبر تین دنیا کی محبت نمبر چار حیا کی کمی نمبر پانچ لمبی امیدیں نمبر 6 حد سے زیادہ ظلم کرنا تو یہ دنیا کی محبت یہ بھی اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے اللہ تبارک بطالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے اللہ تعالی پاک فرما کر اپنی محبت سے اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علی و علی کی محبت سے معمور فرمائے الحمد للہ یہ داود استعمیر کا مذری ماحول ہمیں یہ بتا رہا ہے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے دنیا کی محبت سے بچ کر رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کی محبت میں سرشار رہنا ہے اور یوں ہی اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا ہے اور یہ کا مبارک انداز دیکھا ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو ہمارے دل میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت ہو اور محبت ہو تو کیسی ہو سنت نے کیسی پیاری بات اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہے آپ دعا کرتے ہیں مناجات اپنے دعائیا کلام کے اندر آپ یہ شعر جو ہے وہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں محبت میں اپنی گھما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ سلاط السلام کی محبت عطا فرمائے جب بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اور پیار آتا کریم علیہ السلاط السلام کی محبت سے سینہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے اعمال بھی ستھرے ہوتے ہیں کردار بھی پاکیزہ ہوتا ہے سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے اور بندے کے اقدام اور معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا انداز یہ بھی افسن عرفہ اور اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے الحمد للہ دیگر مبین بھی سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ہمارے محسن بھائی ہیں ہمارے مدنی بھائی بھی ہیں نگرانی کا بینا بھی ماشاء اللہ مسکرا رہے ہیں ادا کلّہ سنت اللہ نے محسن بھائی ہنستے بھی رہے مسکراتے بھی رہے اور جو ڈائمینشن میں نے کچھ دی ہیں ان میں اپنا حصہ بھی ڈالتے رہیں بسم اللہ رحمان دنیا کی محبت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی احادیث بھی بیان فرمائی اور دنیا کی محبت کی جو ضد ہے یعنی اللہ و رسول کی محبت جی یا فکر آخرت ہے جس کو ہم کہہ لیں تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اولیاء کاملین رحیم اللہ السلام جو اپنی زندگی کو گزارتے تھے دنیا میں تو یقیناً دنیاوی کاروبار دنیاوی معاملات کو سرانجام دیتے تھے جی مگر پھر بھی وہ دین دار کہلاتے تھے تھے دنیا میں رہنے والے اور تمام ہی دنیا کے کاروبار جیسے پروریش اولاد ہے قصبے معاش ہے یا دیگر چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ دیندار کہلاتے تھے تو ہمیں ان اسباب پر غور کرنا پڑے گا کہ دنیا کی محبت اور دینداری کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ان دونوں کو ملا کر بھی ہم دنیا کو چلا سکتے اور دیندار بھی کہلا سکتے نگرانی شو چلو سوال کریں گے اگر اولیا کامل کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان پر اللہ عز و رسول و وجلہ کی محبت غلبہ اور آخرت کا غلبہ ہوا کرتا تھا آہ آہ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس, کے اس وجہ سے ان پر جب یہ غلبہ ہوا کرتا تھا تو ان کی دنیا بھی آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی جیسا کہ ایک روایت میں دنیا مذراۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو وہ اپنی دنیا کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنایا کرتے تھے رہتے دنیا میں تھے مگر اس دنیا کو اپنی آخرت کی بہتری اور اپنی قبر و حشر کی بہتری کے ذریعہ بنا لیتے تھے تو اس لیے ان اولیاء کاملین کی جو زندگی ہوا کرتی تھی وہ بھی مثالی ہوا کرتی تھی اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم ہم یہ کہیں کہ دنیا کی محبت کے اپوزٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اللہ والوں کی مثالیں دیتے ہیں غوث پاک کی مثالیں دیتے ہیں خواجہ غریب نواز کی مثالیں دیتے ہیں داتا علی ہجویری کی مثالیں دیتے ہیں اسی طرح جو ہے اور اولیاء کامیر معروف کرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رابیہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو مثالیں دیتے ہیں تو یہ مثالیں دینا ہی اس بات پر بین ثبوت یعنی روشن دلیل ہے کہ یہ بزرگان دین رحیمہ اللہ مبین جنہوں نے جس طرح زندگی گزاری اسی طرح زندگی گزارنے والا دنیا کی محبت کے غلبے سے بچ سکتا ہے اور اللہ وہ اللہ اور رسول کی محبت کو اپنے دل میں اس کی لذت پا کر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کر سکتا ہے سبحان اللہ دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی تو یہ برائیوں کا گراف بھی بڑھاتی جائے چلی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر بڑھتی جائے گی تو یہ اچھائیوں کا گراف بھی بڑھاتی, جائے بڑھاتی, جائے بڑھاتی جائے چلی جائے گی داعود اسلامی کی مرکزی مسجد اللہ حضرت مولانا حاجیب حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں نگان شورا کی احمد مرحبا اللہ کریمانا مبارک فرمائے اور نگان شورا ہیں جی اور ہمارے سوال ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال بھی ہیں آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں اس موضوع سے متعلق جو بھی آپ کے دل میں ہے یا آپ نے کہیں سے کوئی بات جو ہے وہ سنی ہوئی ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق بالکل اوپن فورم ہے آپ کے لیے بے لاز سوال آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور بالخصوص موضوع سے متعلق آپ کی جو کالز ہوں گی ان کو پریفرنس بیس پر انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے پہلا سوال میرے حضور یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے دنیا میں بھی رہنا ہے کام کاج بھی چلانا ہے دنیا کی محبت بھی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت دنیا کی دیکھے نا ہوتی ہے پیسے کون کون بندہ ہے جو نہیں چاہتا میرے پاس پیسے آئے کون ہوگا جو نہیں چاہے گا میرے پاس موبائل اچھا ہو کون بندہ ہوگا جو چاہے گا میرے پا, میرا لباس اچھا نہ ہو کون ہوگا جو چاہے گا میرا گھر اچھا نہ ہو تو ان, اے, اس کانٹیکس کے اندر دنیا کی محبت تو دل میں ہوتی ہی ہے تو پھر یہ دنیا کی محبت کی مذمت اور یہ کیا سارا معاملہ ہے الحمد رب العالمین تو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب عرض کر دوں کہ وہ کون ہوگا جس کو یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ ہو وہ کون ہوگا جس سے یہ نہ ہو کہ میں اچھا موبائل ہو تو وہ کتابوں میں تو ایسے کئی بزرگوں کے نام لکھے ہیں مگر جو اس پر ظاہری حیا سے متصف ہے تو وہ میرا پیر تو ہے سبحان اللہ سبحان جس کی یہ تمنا ہے ہی نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو اللہ, ہے اللہ یہ تمنا ہے ہی نہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو جس کی یہ تمنا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی یوں ایک لشپشٹ جس کو ہم کہتے ہیں لگژری گھر ہو مکنا تو کیوں تمنا نہیں ہے تمنا ہونی چاہیے دنیا کی محبت نہیں ہے اللہ دوسری بات یہ کہ دنیا میں رہ کر بندہ ان سے کیسے بچے جی تو صحابہ کرام دنیا میں رہ کر ہی بچے سبحان ف... اولیا کرام جن کا ابھی محسن تذکرہ کر رہے تھے یہ جی دنیا میں رہ کر ہی بچے اور تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کشتی اور پانی کی مثال دی جی تو یہ دنیا میں رہ کر ہی تو ہے کشتی پانی میں ہے تبھی تو پانی کی آپ نے مثال دی اللہ جی تو بندہ دنیا میں ہے تبھی تو اس کو مثال دی جائے گی نا ٹھیک ہے کیا تو دنیا میں رہنا ہے اصل میں دنیا کے کانسپٹ کو سمجھنا پڑے گا جی کون سی دنیا بری ہے اور کون سی دنیا بری نہیں ہے ٹھیک ہے یہی دنیا ہے جس میں اطر کو میرے آکر نے پسند فرما, خوشبو उरत उरत فرمایا خوشبو کو پسند کیا عورت کو پسندیدگی کے مطالعہ فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے یہ یہ چیزیں پسند ہیں صدیق اکبر نے اپنی پسند کا ظاہر کیا ہے نا یہ ساری روایت یاد آ رہی ہوگی دنیا ہی سے تو پسند کی ساری باتیں تھیں تو اب اسی دنیا میں رہ کر یعنی اس دنیا کی زندگی سے میں رہ کر ہی ہم نے آخرت کی زندگی کو سوارنا ہے تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک جینے کا جو انداز عطا فرمایا ہے اور ہمیں بڑا ایک یوں سمجھے کہ دنیا میں رہ کر بھی بڑا ایک دلچس انداز اللہ کریم نے عطا کیا ہے وہ شادی بھی ہے تو بچے بھی ہیں تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے تو مطالعہ بھی ہے یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے مواد اور لٹریچر اور کتابیں اور تحریر بھی موجود ہے تو ایک محض ایک میں میری اگر آپ ہے تو زندگی بور نہیں ہے صحیح. دنیا میں رہنا یہ بور نہیں ہے صحیح. بندہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کے لیے بڑی مطلب کہ وہ چینجز بہت ہیں کیا بات زندگی میں بھی چینجز ہیں عمروں میں بھی چینجز ہیں کیا بات اور زمانے میں بھی اپنے شکل سورت بھی آپ کی بدلتی رہتی ہے بچپن میں لوگ پوچھتے ہیں بچے سے کہ یہ اب کس جیسا لگ رہا ہے تو میں تو پتا نہیں آگے کس جیسا ہو جائے گا <laughs> تین مہینے کا ہوتا ہے تو کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے تو پھر سال کا ہوتا ہے سال کا ہوتا ہے کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے شکل بھی بدل رہی ہے. تو نقشہ بھی کچھ بدل رہا ہے تو رنگت بھی بدلتی ہے قد بھی بدل رہا ہے عمریں بدل رہی ہے سوچ بھی بدل رہی ہوتی ہے سی بات اگر آپ اوور آل جتنے بھی مزید چینل پہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ اپنی پچھلی تیس چالیس سال کی زندگی کو دیکھے تو ایک کنٹینیو ایک چینج ان کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر عبادت الگ معاملات الگ اور ملنا جلنا الگ تو ان تمام تو چیزوں کو دیکھیں تو زندگی ایک سمجھے کہ ایک دلچسپ سفر ہے دلچسپ سفر ہے اور اس میں نشے و فراز بھی آتے ہیں وہ دقت و پریشانیاں بھی آتی ہیں واہ جیسے دن ہے تو رات ہے پھر شام ہے سردی ہے تو گرمی ہے تو اس موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے بھی اپنے انداز و تبدیل بدلتے رہتے ہیں کبھی جی غم و دکھ کے اندر وہ بڑی مطلب کہ دقت اور آہوزاری میں وقت گزار رہا ہوتا ہے جی تو کبھی راحت و سکون و خوشی میں اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے ایسی بات صبح اٹھتا ہے تو کوئی خوشخبری ملی ہوئی ہوتی ہے تو کبھی اٹھتا ہے تو کوئی بری خبر ملی ہوئی ہوتی ہم ہم ہے جی جی رات سوتا ہے تو کچھ اور انداز ہوتا ہے دن کو کرتا ہے تو کچھ اور انداز ہوتا, اور ہوتا ہے کبھی بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوتا ہے تو کبھی اچھا روزگار اس کے آگے ایسے قدموں میں لوٹے مار رہا ہوتا ہے تو یہ ایک دیکھے تو زندگی کا ایک اپنا انداز ہے بندہ اسی زندگی سے ہی اپنا ایک وقت گزار کر دنیا سے اپنا وقت گزار کر پھر ایک ایسی زندگی کی طرف جاتا ہے جہاں موت نہیں ہوتی Allah. Allah. یہ دنیا کا ایک اپنا ایک اینڈ ہے ہماری زندگی کی ایک یہاں پر جی ایک, اینڈنگ ایک اینڈنگ ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے دلچسپی ایک یہ ہے ہمارے ایمان کی یہ خوبصورتی ایک یہ ہے جی کہ ہماری یہ اینڈنگ محض ایک اینڈنگ نہیں ہے اس کے بعد ایک اور اسٹارٹ ہے یہاں ہم اینڈ ہو رہے ہیں پھر اسٹارٹ ہو رہے ہیں لہذا ہماری زندگی کا ایک اپنا لطف ہے جی اور وہ جو اسٹارٹ ہے نا اس اینڈنگ کے بعد تو اسٹارٹ ہے اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے اللہ اینڈ کرنے والی موت ہے اور اس زندگی میں موت کی ہی اینڈنگ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اینڈنگ ہی اینڈنگ ہے تو یہ پھر ایک لطف ہے اپنے سلمان بھائی کے میں جی رہا ہوں تو مطلب مجھے مرنے کے بعد مجھے یہاں بھی جانا ہے مرنے کے بعد مجھے یہ بھی ملے گا مرنے کے بعد وہ بھی ملے گا تو کبھی جنت کی نعمتیں یاد کر کر دل مسرور ہو رہا ہوگا سبحان تو کبھی جہنم کا خوف آپ کے دل کو پسیج رہا ہوگا تو یہی تو وہ دنیا ہے یار یہی تو وہ زمین ہے جہاں مدینہ ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پہ تو گمبد خضرہ نہیں کوئی اللہ, اللہ, سبحان اللہ ہم اللہ ہو گئی پشتے فلک زمین پہ استان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتوبا ہے ہمارا اسی زمین پر ایک کر ہی تو مدینہ یاد آتا ہے so مدینے جانے کا لطف ہے مکہ ہے زمزم ہے صفا ہے مروا ہے گارے ہیرا ہے گارے سور ہے اسی زمین پر تو ہے اہد کا پہاڑ ہے اسی زمین پر تو ہے میرے آقا کا روزہ اسی زمین پر ہے ریاض و جنہ اسی زمین پر ہے یہ کرام کے مزارات اسی زمین پر ہیں تو یہ کہ انسان اگر یہ دیکھے تو یہ زندگی کے مختلف پہلو ہیں کبھی اولاد ہے تو اولاد کے ہونے کی خوشی ہے تو کبھی اولاد کی نافرمانی کا غم ہے ایسی بات. اتنا مطلب کہ یوں سمجھے کہ جیسا میں کھانا پکاتے ہیں نا سلمان जी. بھائی تو کھانے میں اب دیکھیے کہ مسالہ بھی ہے مرچ, مرچ بھی ہے تو نمک بھی ہے تو کوئی میٹھی شے بھی ہے ایک دسر خان ہوتا ہے تو اس پر دس قسم کی اشیاء ہوتی ہیں بندہ کبھی کبھی کچھ زیادہ مرچی بوں میں چلی جاتی ہے تو بہت دیر تک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی یوں میٹھا کھانے کا دل ہو رہا ہے تو زندگی بھی ہے نا یہ مختلف انداز پر بکھری ہوئی ہے صحیح اسی زندگی کے اس انداز کو اگر ہم لے کر چلے تو یہ ایک دنیا کی زندگی ہے ٹھیک جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا جی تو اب ہے یہ کہ ایک تو اس زندگی کے اس انداز کو دیکھیں جی پھر ایک زندگی جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے اس کا ایک قرآن تصور بھی بیان کہہ رہے ہیں سحان اللہ الزی خلق المتا ولحیات علی ابلوقم اقم اللہ یہ زندگی اور موت جو دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی اور ہمیں مرنا ہے تو اس کا ایک پرانی تصور بیان ہے فلسفہ بیان ہے زندگی جی اور موت کا جی اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا, عمل کرتا ہے جی پچھلے دن سورہ آراف تفسیر پڑھ رہا تھا سرات جنان سے جی جس میں شیطان کا بڑا بیان موجود ہے سورہ آراف کے اندر شیطان کا اگوا ہمیں اغوا کرنا اس کا سجدہ نہ کرنا ہمیں بہتانا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں جب یہ پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کیسا ہی دنیا کا ایک اپنا نظام ہے جو ہمیں پیدا بھی کیا گیا اور ہمارے ساتھ ایک نفس دی گئی ہے جی ہمارے پیچھے ایک دشمن شیطان لگا دیا گیا ہے اب ہم جب تک جیے نا ہم, ہم ایک ہم لڑ رہے ہیں یہ مقابلے کا بھی ایک لطف ہے کیا بات بوریت نہیں ہے نا ہم لڑ رہے ہیں مسلسل وہ ادھر سے آ رہا ادھر سے آ رہا ادھر کو دے رہے وہ آپ کو دے رہا ہے کانٹو لگی ہوئی ہے تو کبھی اس نے دو تپڑے مار کر آپ کو پچھاڑ دیا تو روتے روتے آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور ہے اس وقت بڑک ادائی میں روئے گا نا شیتان کا کہ تھوڑی رہے گا لگتی ہے تو لگتا مارتا شیتان ہے بندہ روتا اپنے رب کے وہ روتا تو اللہ اسے اور ہمت دے دیتا ہے چل پھر بندہ لڑنا شروع کر دیتا تو یہ نفس و شیطان کے ساتھ ایک دو پیچ لگے ہوئے ہیں ڈرنا نہیں چاہیے اسے سے نہیں ڈرنا ہے نا ڈر تو ہے نا اردو رجیم تو خود ایک بات ہی بیان کر رہا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرتوز سے تو ڈر تو ہے مگر ایک ایک جگہ ہے اکبر بھائی جہاں پہنچنا ہے اگر سورہ آراف کی وعایت یاد ہو جائے جو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اور پھر وہ بات چلتی ہے تو پھر یہ کہ ہر بندے کو بہکائے گا تو پھر جو مخلصین ہے اسے شیتانی جسے تو نے چن لیا جسے اللہ نے پسند کہہ لیا شیطان اسے نہیں بہکا سکے گا صحیح. یہ سورہ عراف کے اندر یہ مضامین بالکل موجود ترجمہ میں نے میں نے سارا وہ خلاصہ جو ہے نا وہ میں نے خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے جی اس کے اندر ایسا کوئی پیرامیٹر بتائیں حضور کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہنا بھی ہے میرے لیے ایک لائن ڈرا ہو جائے میرے لیے ایک راستہ مل جائے ایک پیرامیٹر بن جائے ایک اصول بن جائے کہ اگر میں اس راستے پہ دنیا کی محبت اگر اس کانٹسٹ میں میرے دل میں آ رہی ہے تو یہ مضموم ہے یہ اچھی نہیں ہے یہ میری آخریت کا نقصان کرے گی اور دنیا کی محبت اگر ایسی نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت تو ہے لیکن وہ نقصان نہیں کرے گی کوئی یہ اگر حرور و اور بھی بیان ہو جائیں تو بڑا کریمہ کی طرف آ جائیں جی سبحان اللہ اچھا باب ہیں اب یہ ہے نا شیطان نے جو کہا کہ مجھے اس کی شیتان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمرہ کیا بد بخت یہ اس کی بدبختی بختی ہے کہ شیطان اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے یہ شیطان کا کام ہے بندہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو برائی ہوئی یہ میری نہسور ہے یہ یاد رکھیے گا تو شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا دیکھیں یہ شیطان کا اعلان ہے پھر فرمایا یہ ہے نا پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے اور ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یہ شیطان بدبخت نے اعلان کیا پھر اس کو شاد ہوا کالا اخروج کہ اللہ نے کال اخروج ملا کر پڑیں گے تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا بے شک ان میں سے جو جو تیری پیری کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جانا بر دوں گا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب یہ میں نے آپ کو جو بیان کیا نا اس کے پیچھے جو ارض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ انسان اس پر غور کرے اور ایک دنیا جس نے نا مجھے دنیا کے بارے میں ایک سوال کیا آپ نے تو میں اپنا اپنا ایک کانسیپٹ اپنا ایک میرا نظریہ میں جس انداز سے پڑھا ہے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ بس بندہ یہ انسان کی زندگی کے مختلف انداز ہے جو میں نے ایک فیملی اور ایک سوسائٹی اور ایک سوشل کلچر آپ کے سامنے بیان کیا جی پھر ایک دنیا کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے نفس سے نفس ہے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور اس کے چیلنجز ہیں اور ہمیں مقابلے کے لیے کہا گیا کہ ہم اسے لڑیں گے اور یہ کہ جو اس کے راستے وہ ہے نا وہ خطوات شیتوان نور شیطان آدو وہ اور اس شیطان کے راستے پر نہ چلو کہ بیشک شک یہ تمہارا کھلا دشمن, دشمن, دشمن, <تصفح> دشمن ہے اس کی دشمنی کیا یہ سب بتا دیا کہ ایک, یعنی ایک رینگ ہے دنیا کو آپ رنگ میں لے لیں تو ریسٹ بھی ہے تو فائٹ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو ریسٹ روم بھی ہے تو ایک زندگی کا ایک پیٹرن چل رہا ہے پھر حرام اور حام <تصفح> میں تو یہ دیکھتا ہوں نا دنیا کے اندر کہ جا رہے ہیں تو جناب کھانا کھانا ہے تو یہ سور کا گوشت تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے اللہ اللہ یہاں جانا ہے تو پانی مستعمل تو نہیں ہے تو تہارت کے مسائل تو یہ مسائل سونا ہے تو ہم کو ایسے مطلب کہ اندھے منہ غفلت کی نہیں سونے کا ہمارا کلچر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں نمازوں کے لیے اٹھنا ہے نمازوں کی ایک بیداری ہے نمازوں کا احساس ہے کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اذان کی آتی ہیں اگر اس دنیا کے ان تمام تر پہلو پر غور کریں آپ اپنی زندگی کو کہیں بھی کسی لمحے بھی بور تصور نہیں کر سکتے ٹھیک بور تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور اس کی موت تک کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آزمائشیں بھی ہیں تو خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے جی اور ایک ٹارگیٹ ہے نظام میں بے, بے, بے, داری بے داری مقصد نہیں ہے ہم لوگ ایک ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اینڈ ٹائم جو فائنل راؤنڈ ہوگا چودواں راؤنڈ جس کو آپ یوم باکسنگ میں کھیلیں جب فائنل راؤنڈ ہوگا تو یہ پوری کوشش کر رہا ہوگا تمہارا ایمان برباد کرنے کی اور تمہیں بس اپنا ایمان سلامت لے کر نکلنا ہے اللہ کی رحمت اللہ جب تم اس منزل کو پاؤ تو تم تھک مت جانا ایک اپنا ایک اپنا ایک ایمان کامل لے کر اس نہلس پر جائے اور ایک مضبوط ایمان لے کر جائے تاکہ شیطان اس کے ایمان کو برباد نہ کر سکے اور وہ ایمان کی بربادی ایمان کی کمزوری گنا سے ہے اور ایمان کی تقویت نے کیوں سے سبحان اللہ تقوی اللہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے با. گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے صحیح. اور اینڈ ٹائم پر وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا اگر کمزور ہوا تو ڈر ہے کہ توڑ نہ دے کبھی جی. ہوا تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت, رحمت سبحان سے بچ کے اللہ, اللہ, اللہ دا دا. آفٹر آل اللہ ہی کی رحمت پہ نظر ہے کہ وہ چاہے گا تو ایمان سلامت رہے تو یہ دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ بس یہ اس طرح کے شادی بیاہ اور اگر اس کو اگر دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں جی دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں کہ دنیا کی زندگی سے بندہ کیسے اس سے کی اس سے اور اس کی آفتوں سے اس کی مصیبتوں سے بچ کر نکل جائے تو اس کے لیے سرکار کی سیرت سرکار کی سیرت سے رہنمائی اور صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت اور اس کی رہنمائی موجود وہ سوال کیا تھا کہ پیرامیٹر بتائیں مجھے وہ راستہ بتا دیں وہ لائن بتا دیں کہ جو دونوں چیزوں کے درمیان فرق کر دے جو مجھے یہ بتا دے دنیا کی محبت یہ تمہارے ایمان کی بربادی کا یا تمہارے اعمال کی بربادی کا یا تمہاری نیکیوں کی بربادی کا یا تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے لیکن مطالعہ کرنا پڑے گا نا جی مطالعہ کرنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا جی کہ جب دنیا میں بھی ہم نے کچھ سیکھا ہے تو کچھ سمجھا ہے نا جی کہ جی تار اگر پلک میں لگا ہے تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کھلا ہے تو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اگر مطلب کہ یوں ہاتھ لگا رہے تو چمڑے کے موزے پہن لو تو پاؤں میں چمڑے کے موزے چپل چپ پہن لو لکڑی پہ پکڑ لو یہ پکڑ لو دس چیزیں سیکھیے تو ہم نے کچھ آنا ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سے عمل سے میری دنیا مطلب کہ میری آخرت برباد ہو جائے گی اور کون سے کام سے میری آخرت سنورے گی تاکہ میں دنیا میں انتخاب کر سکوں ڈیفینے اس میں مطالعہ کرنا پڑے گا صح گا صح اور اس کو دو لفظ یہ ہیں کہ جس کام سے رب کی رضا ملے اس سے انشاءاللہ شاء آخرت گی اور جس کام سے رب ناراض ہو جائے اس سے آخرت برباد ہو جائے گی رہی دنیا رہی میں جی کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے جس نے پیدا کہ دنیا بہ ہے اسی کے لیے جینا ہے اور کس کے لیے جینا ہے یار دنیا میں مجھے بیجا میرا رب نے بے شک بندہ کاروبار کرتا ہے نوکری کرتا ہے سیٹ کے لیے تو کرتا ہے سیٹ کے لیے کرتا ہے جو مجازی طور پر آپ کو رسک دے رہا ہوتا ہے हुँ. اور آپ کا مطلب کھانا پینا چلنا پھرنا سب اس کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے گھر چلا رہا ہوتا ہے وہ آپ کا مگر حقیقی طور پر تو دینے والا اللہ ہی ہے نا اچھی بات تو بتا جب مجازی طور پر آپ کسی کی مطلب کہ رضا اور اس کے لیے جینے مرنے پر اتر ہو تو حقیقی طور پر جو ہے ہی رزاق جو ہے ہی پیدا کرنے والا جو ہے ہی رس دینے والا جو ہے ہی زندگی اور موت کا مالک تو پھر بندہ جیے گا تو اسی کے لیے جیے گا نا جیسے زندگی دی ہے بے شک بندہ اسی کے لیے ہمارے جو اس نے موت دینی ہے صحیح اچھا یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جب ہم یہ دنیا کی محبت سے بات کر رہے ہیں تو مسلمان جب اس گفتگو سن رہے ہوں گے تو ان کے سامنے دو صورتیں ہوں گی ایک دین اور ایک دنیادار دیندار فرد کون ہے اور دنیا دار فرد کون ہے مثال کے طور پر ہم یہ جی دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ دین دار نظر آنے والا یعنی جس کو ہم کہیں کہ وہ مذہبی شخص ہے اگر اس کے بعد اچھی گاڑی ہے اچھا مکان ہے بہت بینک بیلنس ہے بہت کاروبار کرتا ہے اعلی سے اعلی کھانے کھاتا ہے بہترین موبائل رکھا ہوا ہے تو کیا اسے دنیا دار کہیں گے دین دار اور دنیا دار اس کا فرق کیسے ہوگا جو گناہ سے بچتا ہے وہ دیندار ہے جو گناہ میں پڑ جاتا ہے وہ گناگر اس کو تو میں یوں سمجھوں گا باقی اگر داڑھی والا بھی گناہوں میں پڑ رہا ہوتا ہے مال میں محبت بڑا ہوتا ہے سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے نظر تو دیندار آ رہا ہوتا ہے जी مطلب وہ بھی اگر دنیا دار نہیں تو دنیا دار کون صحیح <coughs> تو جو گنا سے بچ کر جی رہا ہے ڈیفینےٹلی اسی کو دیندار کہیں گے ٹھیک ہے اور جو گناہوں میں ڈوب کر جی رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈوبا ہوا ہے یعنی جس کے جس کی کشتی میں پانی آ گیا وہ دنیا والا ہو گیا جس کی کشتی پانی کے اوپر ہے اللہ ہے یہ تو آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا جائے کہ دنیا کی اعلیٰ اعلی نعمتیں سے اعلی کتنی نعمتیں ہوں اس کا ہونا دنیا دار ہونے کی دلیل نہیں ہے شریعت کا ماتحت جو آپ فرما رہے ہیں اگر وہ نیکو کار ہے بھلے وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اسے ہم دار نہیں کہیں گے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ نعمتیں ہیں ہی اللہ کے نیک بندوں کی گار تو ان کے صدقے بکھاتے ہیں کھاتے ہیں جی ناظرین کی خواہش ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی کے بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا ہے آج کل جس طرح گھروں میں جدید ٹیکنالوجی مثلاً موبائل لیپ ٹاپ ایل سی ڈیز ایل ای ڈیز وغیرہ کا رجحان ہے ان ڈیوائسیز کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے کہ ان اشیاء کے نیگیٹیو کنسیکوینس سے بچتے ہوئے بچے تربیت بھی پا جائیں اور ان سے استفادہ بھی کر سکیں اس حوالے سے کوئی مدنی پھول اگر ارشاد فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے خطرناک شیخ آپ کے گھر میں برسوں سے پڑی ہوئی ہے وہ ہے چاکو ٹی وی موبائل تو آیا ہے چاکو تو آپ کے زمانے سے پڑا ہوا ہے جب آپ چھوٹے تھے تب بھی گھر میں چاکو تھا گلا بھی کٹتا ہے ہاتھ بھی کٹتا ہے کبھی بچے نہ گلا کاٹا نہ ہاتھ کاٹا جس طرح ایک خنجر سے اپنے بچی کی تحفظ کیا آپ نے ترقی بھی ہے اس طرح ان آلات سے بھی اپنے بچوں کو بچا کر رکھے وہ چیزیں نہ کرنے دیں جو اس کے ذریعے اس کی آخت برباد کرے تو یہ آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب گھر میں یہ چیزیں چلیں گی نہیں اور آپ جب خیال رکھیں گے ایک چیز کو کریں گے گھر میں دوائیں ہوتی ہیں بچہ اٹھ کر دوائی بھی نہیں پی لیتا اپنے بچے کو بچے کو دوائی سے بچایا ہوا ہے وہ بےحیاتی ہوئی نا ورنہ لکھا ہوتا ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان آلات کو بھی جتنے بھی آلات ہیں ان کو گناہوں سے دور رکھیں اتنے بچے اچھا پھر یا مسئلہ جو میرے اتوار بھی بیانی کا دس لائن بہنوں کے اجتماع میں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو بچانا ہے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جب ماں باپ بچے رہے ہوں گے تو بچے بھی بچے رہیں گے جرنلی بات کر رہا ہوں جرنلی بات کر رہا ہوں اس کا نتیجے ملیں گے آپ کو میں نہیں کہتا کہ یہ کرنے سے سو ہی کرنے بھی مل جائے گی مگر جرنلی یہ ہے کہ جن کے گھروں میں ماں باپ اور گھر کے بڑے بچے ہوئے ہیں ان کے بچے بھی بچے ہوئے ہیں ورنہ باہر کے ماحول سے باتوں کا بگڑنے کے اندیشے رہتے میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر نارملی طور پر آپ کو قدرے بہتر ریزلٹ مل جائے گا جن کے گھروں میں بڑے نہیں بچ پا رہے پھر وہ بچوں کے بچنے کی باتیں کیسے کریں گے ہم جہاں بچنے کی کی بات آپ نے کی ہے عام طور پر اس طریقے سے نہیں جو وہ رکھے ہوئے ہوتے اسی طرح دوائیاں جو ہے وہ اونچی جگہ پر رکھی جاتی ہے موبائل فون یا یہ چیزیں جو ہے میں نے مثال میں نے مثال دی ہے جس طرح چاقو گھر میں ہے تو آپ نے نیچے کیوں نہیں رکھا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے صحیح ہے دوائی نیچے تھی آپ نے کیوں نہ رکھا دوائی گھر میں تھی نیچے کیوں استعمال ہو جائے ہر ایک کو سے غلط استعمال سے بچانے کی آپ نے تدبیر کی چاکو کی تدبیر یہ تھی کہ یہ اوپر ہے اور دوائی کی تدبیر یہ تھی کہ یہ اوپر رہے اسی طرح ان آلات کی جو جدید آلات ہیں ان کی تدبیر یہ ہے کہ ان کے اندر گنا کا داخلہ نہ رہے تو آپ رہے تدبیر, رہے رہے رہے تدبیر رہے کر رہے ہیں نا کی بھی تدبیر کی آپ نے اور اس کی بھی تدبیر کی آپ نے کوئی مطلب کو اس کو بچانے کی کوئی آپ نے صورت اختیار کی ہے تو ان کی بھی آپ کو صورت اختیار کرنی پڑے گی جو کہ گھر والے بڑوں کا کام ہے کہ صورت اختیار کریں گے اور شروع سے ہی آپ نے اپنے بچے کو چاقو اور دوائی کے حوالے سے ڈرایا ہوا ہے ہم نے کانشیس کلیئر کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اگر ان چیزوں سے بھی گھر میں بچوں کو شروع سے ہم نے بچایا ہوتا ڈرایا ہوتا سہمایا ہوا ہوتا کہ نہیں نہیں نہیں نئی خوف خدا کے حوالے سے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے حوالے سے اور مطلب کہ اللہ کی گرفت کے حوالے سے دنیا آخر کے تباہ اپنی دنیا آخر برباد کر دینے کے حوالے سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک ان چیزوں بھی بچے رہتے صحیح اور پھر گھر میں بچانا تو مقصدین اچھا یہ چاقو آپ نے بچایا اب ہوا کیا جب باہر بھی نیچے بھی چاقو پڑا ہوا دیکھا تو بچے نے اٹھا کر اس کا غلط استعمال نہیں کیا اٹھا کر اوپر رکھ دیا हुँ. باہر بھی اگر اس کو کہیں چاکو مل گیا تو اس نے اس کا استعمال غلط نہیں کیا ایون کہ آفس کے اندر اگر کہیں کچن کے اندر بھی چیز پڑی ہوئی تھی تو اس کا استعمال کیونکہ شروع سے اس کے ذہن میں ایک چار بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ غلط ہے اس کا مطلب استعمال غلط ہو سکے مجھے نقصان دے سکتا ہے تو جو تصور ہم نے ان چیزوں کا اپنے بچوں کے ذہن میں بیٹھایا کیوں کہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے जی. اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو تو بچوں کے ذہن میں بھی کیسے بٹھا دے جیسے سانپ سپیر آ جاؤ نا یہ سانپ سے کھیلتا ہے ایک طرح سے اس کے بچے بھی سانپ سے کھیلتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سانپ کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ یوں مار رہا ہوتا یہ مار رہا ہوتا یہ سانپ بزرگ ڈبے سے باہر آ جائے تو جو تماشا دیکھنے والے یہ بھی بھاگ جائیں گے ویسے اس کا تماشا دیکھنے جائز نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم ایسے رہو گے جو سانپ سے کھیلتا ہے تو تمہیں تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سانپ کے نقصانات کیا ہیں تو تم بھی سانپ کو پکڑ لو گے اور تمہیں نقصان پہنچا دے گا یا تو ان کے ساتھ رہو جو تمہیں بتائیں کہ سانپ کا نقصان یہ ہے تو تم سانپ دیکھ کر ہی دور بھاگو گے کیونکہ تم ان کو بھی سانپ کے نقصان سے بچتے اور دور بھاگتے دیکھا ہے سبحان تو خوف خدا والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں خوفے خدا پیدا ہوگا تم بےباک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم اللہ ہوکر جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عجاتی اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شعرہ کا سلسلہ لبا میں حاضر ہوں جس کا موضوع ہے کہ دنیا کی محبت نگرانی شورہ سے ارض یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کوئی اگر اس بات سے کسی بندے سے محبت رکھتا ہے چاہے وہ عورت سے ہو یا مر سے تو کیا اس بات سے وہ محبت رکھ سکتا ہے کہ میں اس کو نمازی بنانے کی کوشش کروں گا یا میں چاہوں گا کہ یہ ماں باپ کا فرم بردار رہے یا میں یہ چاہوں گا کہ یہ محلے کا سُدھرا ہوا نوجوان رہے کیا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک اور فریزگار اجتماع بھی جانے والا بن جائے تو اس حوالے سے کیا اس کو بھی دنیا کی محبت کہیں گے یا یہ آخرت کا خزانہ ہوگا برائے کرم جواب اشاد فرما دیجیے دیکھیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہاں پر کچھ فطروں کے اندیشے ہیں اگر آپ کسی عام اسلامی بھائی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ سوال یہ ہوگا کہ یہ امرد ہے یہ جوان ہے یہ بوڑھا ہے تو اس کو لانے کے لیے آپ کی جو اس کے اندر کشش کیا ہے اچھا دنیا دار ہے ایک طرف دنیا دار ہے مال بہت ہے ایک طرف غریب آدمی ہے دونوں کو دین کی طرف لانے دونوں بے نماز تھے لیکن آپ کا دھیان اگر مالدار کی طرف گیا ہے تو کیا یہ دین کی محبت لے گئی ہے یا اس کے مال کی محبت لے گئی ہے آپ کا دھیان اگر یہ گیا ہے کہ جناب یہ خوبصورت بہت ہے تو یہ جناب فلا بہت ہے اور دوسرا مطلب کہ دیکھنے میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن دونوں کے لیے ہمیں جنت کی تمنا رکھنی چاہیے ہمارے لیے بھی رکھنی چاہیے تو اب اس کی طرف کیوں گئے اسی طرح عورت ہے تو گھر میں کیا بہن ہے گھر میں ماں ہے ان کو چھوڑ کر پھر ایک اجنبی عورت کی طرف دھیان گیا کہ اس کو میں نیک بنانا چاہتا ہوں تو کیا گھر میں ماں بہنیں نہیں تھی اور اچھا اس کی طرف جانے کے لیے اجازت کیسے ملے گی تو دیکھنا یہ کہ اگر آپ کسی کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور اس کو نیک بنانے کے لیے اگر آپ نے اس سے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہے اور اگر اس تعلق کا اس کا تعلق اگر اللہ کی محبت سے اللہ کی رضا سے ہے تو یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شیطان اس میں کہیں فتنا فساد اور یہ, یہ چیزیں تو نہیں لارا تو یہ ضرور آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا ہے نا جی شریعت اجازت شریعت اجازت دے, دے گی لیکن مطلب اس میں یہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے معلوم وانا یہ ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جیسے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے دوسری جلد میں احالعلوم کی سرح کا ایک مضمون دیا ہے کہ ایک شخص مطلب ایک مالدار ہے وہ ایک عالم یا ایک وزر کی خدمت کرتا ہے اور اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص دنیا کی اس مال و فکرے ماں سے بچ کر دین کے کام میں لگا رہتا ہے اگر اس کی وجہ سے وہ اسے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے محبت ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پورا سلسلہ ریکارڈ کروایا تھا ٹھیک ہے نا تو اس طرح اللہ تعالی کی محبت کے حوالے یعنی کون کون سی محبت اللہ کی محبت میں داخل ہے جس کا ہم ہی دیکھیں تو یہ دنیا کی طرف لے کے ہوگی چیز لیکن اصل نیت اور ارادے اور وہ عمل ہمیں اللہ کی محبت کا درس دے گا. اس کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے احاال علوم کی دوسری جلد میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور لوگوں سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے پورا ایک صحبت کا باب ہے ایک چیپٹر ہے اور کئی صفوں پر وہ مشتمل ہم نے اس کے سلسلے کے ریکارڈ بھی کرائے تھے مگر وہ اس کو میں کنٹینیو نہیں کر سکے تو وہاں یہ سارے مضمون موجود ہیں کئی ایسی صورتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ محبت اللہ ہی کی محبت میں داخل ہو جاتی ہے جی میں قاسم علی اثاری اثار والا بورے والا سے ارد ہوں پیاری نگرانی شدہ آپ کا سلسلہ ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہوتا ہے آپ ناصب سمجھے اور بتانا چاہیں تو میرے اس سوال کا جواب فرما دیں جیسا کہ آپ سے مثالی معاشرے میں سوال تھا آپ ملک سے آ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں شاید فرمایا تھا کہ میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پھر امیر الش کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا تھا کہہ والد کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے آپ والدہ کو تو اطلاع کیسے کرتے ہیں جب ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اس اطلاع سے مراد ان کی قبر پر جانا ہے کیا آپ ہر فرائیڈے پر جاتے ہیں برائے مہربانی جواب نائٹ فرما دیجیے اور میری گزارش ہے کہ کسی سلسلے میں اپنے والد صاحب کو بھی لائیں ہم نے زیارت کرنی ہے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں عموماً استعمال کرتا ہوں لط اماں میری اماں کو ہم نے اطلاع دینی ہے اصل میں پرسنل کوشچن آپ نے کیا ہے ظاہر یہ سلسلہ ہے بھی اس حوالے سے کہ آپ ذاتی سوالات کر سکتے ہیں اس میں ہم سے اور انشاءاللہ شاء آپ کے ذاتی کیے گئے سوالات آنے کیے جائیں گے اگر کوئی شریک کا بات نہ ہوئی کوئی شریک رکاوٹ نہ آئی تو اور آپ نے پرسنل سوال ہی کیا ہے اصل میں میری والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے برسوں گزر گئے بچپن سے جب میں سال ڈیڑھ سال کا تھا تو مجھے میری خالہ نے گود لیا میں لے پالک اور اللہ تعالیٰ میری خالہ کا سایہ دراز کرے تو آپ یہ لفظ لے پال کیوں آپ نے کہا آپ خالی جیسے گود لینا بھی دونوں, دونوں لفظ عموماً ہمارے بولے جاتے ہیں بولے میں رضائی بیٹا نہیں ہوں ان کا ٹھیک ہے تو میری پرورش انہوں نے کی ہے مجھے پالا پوسا بڑا کیا اور میری مطلب مجھے بہت انہوں نے اپنی شفقتوں محبتوں سے نوازا ہے وہ ماشاءاللہ اللہ باقاعدہ حیات ہے اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے ایمان سلامت رکھے اور میری والدہ ماجدہ کے پاس میں جایا کرتا تھا مگر اصل تو میں رہتا میری خالہ کے پاس ہی تھا تو ویسے بھی ماں کے انتقال کے بعد خالہ کا مقام اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے بلکہ خالہ کے لیے تو باقاعدہ روایتوں میں ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے تو میری یہاں سے مراد میری ابا ہوتی ہیں اور وہ ہر جمعہ میرا انتظار بھی کرتی ہیں میں فون کروں گا میرے والد صاحب انتظار کرتے ہیں کہ میں فون کروں گا میں ستیہ دنیا میں کہیں بھی ہوں البتہ میرے والد صاحب آ, یہ باقاعد حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ایمان سلامت رکھے آمی. تو یہ سمجھیں کہ میرے دعاؤں کے لیے اور میری شفقتوں کے یہ سب ذرائیں میرے پیر صاحب ہیں میری اماں ہیں سبحان میرے والد ہیں سبحان یہ ان کا سایہ ہے میرے سر پر اور الحمدللہ ان کی دعائیں سے ان کی شفقتوں سے ان کی محبتوں سے ان کے تعاون سے میری گاڑی چل رہی ہوتی ہے مجھے بھیگ مل رہی, ہے, مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے پھر بھی چلایا ہے میرے والی صاحب مدی چینل پر آئے ہیں وہ اسی اچھا سے سلسلے میں ہی ان کو مطلب وہ لیا گیا تھا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں اتوار کو ہوا کرتا دوست اتوار کو ہوتا تھا اچھا یہ ہمارا جو موضوع دنیا کی محبت ہے نا تو پچھلی امتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا تاریخ کو دنیا ہو جانا اس طرح کے واقعات بکثرت پائے جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ہم جس میں امت میں پیدا ہوئے ہیں امت محمدیہ تو بزرگان دین کے واقعات تو ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی عبادت کے لیے چلے گئے تو اب یہ جو ہے اس امت کے لیے یا ہم سب کے لیے دنیا کو مطلقاً ترک کر دینا یہ افضل ہے یا دنیا میں رہتے ہوئے اس کو شریعت کے مطابق گزار کر اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانا افضل ماڈل ہمارے پاس ہے نا جی ہمارے پاس ماڈل ہے مطلب کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہے جی جی آکا صلی اللہ تعالی وسلم سے تجارت کام کاج اور شادی اولاد تبلیغ کھانا پینا رہنا اور عیادت ملاقات مسکرانا گفتگو اور دیگر چیزیں یہ سب مطلب کہ پھر وہ پورا ایک نظام پھر ایک مملکت ایک ریاست اور سب کچھ میرے آکا صلی اللہ کی سیرت ہے پھر انبیاء کرام کے بعد باد البیا تھے سب سے جو افضل ہیں جی جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت آپ کے سامنے بڑے بزنس مین تھے فاروق اعظم کی سیرت سامنے بزنس مین تھے عثمان غنی بہت بڑے بزنس مین تھے مولا علی کی سیرت اللہ اللہ تو یہ جو فوری سیرت ہے میں کرام گی ساتھ بھی نبی وکاس کاروبار کرتے تھے وہ نمبیا کرام علیہ السلام اپنا قصب رکھتے تھے تو ایک مطلب کہ سیرت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے اپنے صحابہ کی سیرت صحیح یہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے بعض بزرگوں نے جو اس طرح کی چیزوں کو اختیار کیا تو ان کے سامنے بھی بعض اوقات وہ روایتیں ہوتی تھی جس میں اپنے ایمان کو بچانے کی صورتیں ہوتی تھیں ٹھیک ہے اور مخلوق کے شر سے بچنے کے حوالے سے ہوتے تھے ان کی ان کی ایسی ہوتی تھی کہ ہمیں ہم سے بھی کسی کو شر نہ پہنچے صحیح تو پھر ان تمام چیزوں اختیار کر کے وہ ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے اور اس گوشہ نشینی کے بھی اگر آپ عنمان کو پڑھیں گے اہل علوم میں اے پڑھیں, اے پڑھیں اے گے یا میناد العبین میں پڑھیں گے تو اس کے بھی پورے ایک آداب میں گوشہ نشینی احسی احسی دا کون دا دا کرے گا صحیح, صحیح, صحیح مرید باقاعدہ مرید کے لیے تو گوشہ نشینی کے پورے پورے مطلب کئی کے صفحات امام غزالی اللہ نے لکھے ہیں تو خلوت و جلوت کی بھی ایک اپنی سائنس ہے صحیح خلوت و جلوت کا بھی اپنا علم ہے بندہ بعض اوقات تو لوگوں میں گناہوں سے بچ جاتا ہے اکیلے میں گنا میں پڑ جاتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے لوگوں میں, میں رہ کر بندہ, بندہ گنا سے بچا رہتا ہے اکیلے میں جاتا تو گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ لوگوں میں جا کر وہ حیات میں حیا آپ کا ذہن میں شاید آئے گا کہ اللہ کے لیے برابر اللہ کے لیے ہی بچنا ہے لیکن اگر اپنے فاسق کے مولن ہونے سے بچتا ہے تو کیا ہے پھر حیا کے باقاعدہ درجے ہیں حیا کے باقاعدہ درجے ہیں کہ اللہ سے حیا بندوں سے حیا اور اس طرح حیاء کے حیا کے درجے ہیں اگر کوئی بندوں سے حیا کر کے بچتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی اس کو اسی معلومت نصیب ہو جائے گی تو مقصد بچنا ہے بندہ گناہ سے بچے تو یہ سارا ایک پورے کے پورا ایک ٹاپک ہے صحیح جو ڈیفینے وہ کیونکہ سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک کو لے کر اگر خلوت و جلوت کو لے کر چلیں گے اور گوشہ نشینی کو لے کر چلیں گے اس میں میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہم سب کو اہیا اور علوم کا مطالعہ گہرا کرنا چاہیے پانچ جلدیں دعوت اسلامی نے اس کو چھاپی ہیں اس کو پڑھ لیں اور اس کو اگر شارٹ کر کے آپ نے کہیں پڑھنا ہے تو میناج العبدین میں بھی یہ دنیا دنیا کی محبت یہ سوال جواب جو آپ اس وقت مجھ سے کر رہے ہیں یہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ سوال خود کریئٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جوابات دیے ہیں خلوت اور جلوت کے بھی آپ نے سوال خود کریٹ کیے ہیں اور آپ نے جواب دیئے ہیں یہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اگر کوئی واقعی پڑھنے والا ہے تو ایک مہینے کے اندر اندر مہینے کے اندر ایک ہفتے میں پڑھ لیں آپ ہفتے میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو ایک ماہ تک اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس کی پڑھتے رہیں اور پڑھیں پھر دیکھیں پیچھے کیا تھا پھر صفحہ پلٹیں پھر پڑھیں پھر سفا پلٹیں پھر پڑھیں پڑھتے پڑھتے آپ اس کو سمجھیں حتیٰ کہ یہ کتاب آپ کو اس کے مضامین کے ساتھ یاد ہو جائے سبحان اللہ الحمدللہ میں نے کتاب بناد العابدین شاید میں نے نائنٹی تھری نائنٹی فور میں پڑھی کیا نائنٹی تھری نائنٹی فور میں پڑھی ہوگی نائنٹی فور میں پڑھی ہوگی اور اس کو کنٹینیو پڑھتا رہا تھا تو الحمدللہ اس کے تو کئی مضامین ذہن میں بیٹھ گئے اس کا پہلا مضمون کو ہوتا آخری مضمون کو ہوتا ہے یہاں تک ذہن میں بیٹھ جاتا ہے ماشاء, ماشاء. تو یہ مطلب کہ وہ جو گھاٹیاں جس میں لکھی ہیں صحیح ہمارے زمزم حجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدنی انعامات کے حوالے تھے اس کے مقدمے سے بیان کیا کرتے تھے صحیح ان شاء میں بھی ہے نا مناج العبدین میناج العابدین yeah. دعوت اسلامی کی سمجھے مدنی ماحول کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے اور میرے امیل سنت پر میناج العابدین کے جو مضامین ہے اس کا غلبہ ہے اگر میناج العابدین میں لکھی گئی اور کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو امیل سنت کی سیرت میں دیکھا میرا اگلا سوال اس کا جواب خود ہی دیا شارٹ مدینہ مدینہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایسا بات کر رہا ہوں اقبال سے یہ ابھی سلسلہ چند ایک میں حاضر ہوں اس میں موجودہ دنیا کی محبت تو ہمارے نگرانی شہر ہیں عمران بھائی تو ان کی بالکاہ میں سوال اب ہے کہ پہلے کے دور میں بزرگ بتاتے اور کتنے بڑے کہ اگر گھر کی عورتیں دو تین اینٹیں بھی چولا وہ پکا کرنے کے لیے رکھتی تھی تو گھر والے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ کیا تم نے ادھر ہی رہنا ہے کہ پکا چولا بنا رہے تو ایک تو وہ انداز تھا اس دور کے لوگوں کا تو ابھی دیکھا گیا ہے جس بندے کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں تو وہ سارے پیسے مکان بنانے کے خرچ کر دیتا ہے ہر بندے کی یہ سمجھنے کی خواہش بنتی جا رہی ہے اس کا مکان اچھا سے اچھا ہو اچھی سے اچھی کوکی ہو جتنے ہی اس کے پاس پیسے آتے آتا ہے وہ پچیس چھبیس سال اگر کہیں کر کے آتے ہے تو آتے ہی سارے کا سارا پیسہ وہ مکان بنانے تو اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا فرماتے عمران بھائی اس بارے میں کیا اسے دنیا کی محبت کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کچھ مدر فل فرما دے اللہ دیکھیں کا دار و مدار یہ نیتوں پر اچھی سواری اچھی بیوی نیک وسعت والا گھر یہ اللہ تعالیٰ کی عطاقدہ سادتوں میں سے ایک سادت ہے مگر یہ روایت بھی ایک اللہ تعالیٰ جس کے مال سے برکت چھینتا ہے نا وہ اپنا پیسہ پانی اور مٹی میں لگاتا ہے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بیجا تعمیرات جس کو کہتے ہیں نارمل ایک تعمیرات ہوتی ہے جو انسان کے گھر رہنے کے لیے اور اس کے جینے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو برتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ظاہر کہ اس میں اس میں شامل نہیں ہے اور اگر آپ اس کو کسی اور یا تصوف کے یا دیگر پہلو پہ لے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں اور یہ کیٹیگری بنے گی اولیا کرام کی نیک لوگوں کی کہ بعضوں نے اپنی زندگی کو رکھا ہی اس انداز پر ہے جو حدیث پاک میں یا دنیا میں یورو جیسے مسافر رہا کرتا ہے مسافر کی چیز کو پکی کرتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں لیکن موسم کے اثرات سے اور دیگر چیزوں سے بچ کر اپنے گھر کو اور اپنے کام کاج اپنے کو ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا لیکن یہ سب ایک لوازمات میں سے ہیں اور جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھی جاتی ہیں جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں وہ انسان اس میں اپنا وہ وقت ضائع نہ کرے اور ایک یہ سب اب تکبر کے لیے بنا رہا ہے گھر فخر تفاخر کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے گھر بنا رہا ہے ضرورت کے لیے بنا رہا ہے کہ گھر میں بچے اتنے ہیں فیملی اتنی ہے اتنے مکان کی یا اتنے گھر کی اتنے کمروں کی ضرورت پڑے گی اتنے ہال کی ضرورت پڑے گی کہ اتنے لوگ آئیں گے بیٹھیں گے تو یہ سب نیتوں پر منحصر ہے کہ اگر ایک شخص کما رہا ہے اور اس لیے کما رہا ہے کہ وہ بیوی بی بچوں کا پیٹ پالے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو والدین کو محتاجی سے بچائے گا اور اس کے لیے رسک کے حلال کمائے گا تو اس کو مجاہد بھی سبیر اللہ کہا جا رہا ہے سبحان اور اگر وہ فخر و تفاخر کے لیے کما رہا ہے اور اس طرح دیگر بری نیتوں کے لیے کما رہا ہے تو یہ کمانا اس کے لیے مطلب کہ شیطان کے راستے پر اس کو چلنے سے تعبیر کیا گیا ہے تو دین ہے نا یہ اعتدال کا درس دیتا ہے افراد و تفریح سے بچنے کا درس دیتا ہے صحیح لیکن فی زمانہ اگر ہم اپنا معاملہ دیکھیں نا تو ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے میں اپنی بات کرتا ہوں ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم دنیا کی محبت سے بچے ہوئے ہیں ہمارا انداز زینے کا ہے گھر بار کا ہے بنانے کا ہے اور جو زیب و زینت کا ہے تو ہم ہمیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی دیکھے نا تو وہ ہمیں یہ دیکھ کر کہے گا کہ یار یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی طور پر بالکل بات کر رہا ہوں میں اپنے بارے میں کہ ہم مطلب کہ دنیا کی محبت میں میرے جیسا تو ڈوبا ہوا ہے تو جو ایک نیک لوگوں کے اوساف ہیں وہ یقیناً وہ بڑی ضرورت کی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں وہ بہت سارا لگژریس سے اور گلیمرائز زندگی کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس سے بچ کر چلتے ہیں سادگی اختیار کرتے ہیں اور ہمارا جو آج کل کا جو فی زمانہ جو انداز ہے ہم نہیں کہہ سکتے یہ دعوی ش... بالکل میرے پوائنٹ آف ویو پر تو یہ دعویٰ اہمکانہ ہوگا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت نہیں ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی ایک اپنا انداز تھا ایک روایت پڑی تھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں تشریف لے جا رہے تھے کسی صحابی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے کہا کہ امی کے ساتھ چکنی مٹی سے گھر لے پر آؤں ارشاد فرمایا موت سے پہلے آ جائے گی اگر ہم کتاب و رقاق پڑھتے ہیں نا مشکار شریف کے میرات المناجی کی ساتویں جیت اردو میں مفتی احمد آخا نے جو شار مشکار لکھی ہے میرات المناجی تو اس کے ساتویں دل کا پہلا چیپٹر ہے کتاب اور رقاق نرمی دل کا بیان اگر اس کو پڑھ لینا تو سوائے شرمندگی کے میرے جیسے آدمی کو اور کچھ ہاتھ نہیں آتا اللہ اتنا شرمندہ ہوتا ہوں میں پڑھنے کے بعد بعض اوقات اتنا شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا پھر اس کی شرح جو مفتی صاحب نے لکھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اسی کو ہم تفصیل سرات و جنان کے کئی عنوان میں دیکھتے ہیں جو مفتی صاحب نے لکھ کر دیا ہے تو اب بزرگوں کی سیرتیں بزرگوں کا انداز اور شریعت ایک احکامات یہ سب اپنی جگہ پر مسلح میں اللہ عمل کی توفیق دے اتنی ضرور میں بات ارد کروں گا اینڈ میں کہ میں عمل نہ کر سکا لیکن مجھے ان چیزوں سے محبت بہت ہے میں جی سے محبت بھی کرتا ہوں سادہ لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں یہ چیزیں اچھی بہت لگتی ہیں یہ زندگیاں اچھی بہت لگتی ہیں ان زندگیوں میں سکون بہت ہے ان زندگیوں یہ زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں جن کے پیسے دنیا کی محبت میں ضائع نہیں ہوتے جن کا مال ان کا وقت دنیا کی محبت میں ضائع نہیں ہوتا اور وہ آخرت کی تیاریاں کرتے ہیں آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں تو ایک امید ہے ایک امید ہے اور ایک بشارت کی طرف نظر رکھ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے سعین سبحان شاہب الدین سوروردی رحمۃ اللہ تعالی نے عوارف المعارف میں یہ مضمون لکھا ہے کہ جب تم نیک لوگوں کی سیرت پڑھتے ہو تو تمہارا دل جیسے ڈوبنے لگتا ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم ان کی سیرت پڑھ کر دل چھوٹا مت کرو تم کوشش رکھو آئے آئے اگر تم ان جیسے نہ بن سکے تو ان سے محبت تو کرتے رہو کیا اور پھر حدیث پاکوان نقل کی ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا تو یہ چیزیں جیسے صحابہ اکرام علم اردوان سرکار کا ایک اپنا مقام مرتبہ صحابہ کی صحابہ کی ایک مقام مرتبہ اور امام الانبیاء سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اپنی ایک مقام و مرتبہ وہ نبی ہیں تو جب سرکار یہ ارشاد فرما دے صلی اللہ تعالی وسلم تم جس سے محبت کر مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگئے تو صحابہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں ارشاد پر کیا ہوئی بات بات اللہ کیا بات ہے کہ کہاں یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو جب ہم محبت کرتے ہیں مرنے کے تو صابہ اگر صحابہ بھی سرکار سے محبت نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے لا لا بات تو بات یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں دنیا کی محبت سے نکالتی بھی ہیں ہمیں اداسی و مایوسی سے بھی نکالتی ہیں بے شک اور ہمارے دل میں اولیاء کڑا کی محبتیں داخل کرتی ہیں اللہ اپنی حقیقت کو بھی پہچاننے کا درس دیتی ہیں کہ یار میں اچھا نہیں ہوں میرے بزرگ کا قول پڑا وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ تو باتیں تو بڑی زائدوں والی کرتا ہے مگر تیرا عمل زائدوں والا نہیں ہے زائد زائد لو کچھ اور ہی ہوتے ہیں یہاں جاہد نام سے مراد نہیں ہے یا زاہد سے مراد جو دنیا سے بے رغبت ہے اسے دنیا چھوڑی ہوئی ہے دنیا سے کنارا کش ہے اس کو کہتے ہیں جاہد اختیار کر جیسے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ انہوں نے اختیاری زہد تھا ان کا انہوں نے خود زہد اختیار کیا تھا تو یہ چیزیں ہیں تو چونکہ دنیا کی محبت ایک مضمون ہے تو اس کو اسلام و دین ہی کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا ورنہ رہی مال کی محبت کاروبار کی محبت تو یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ تعالی نے خود بندے کے دل میں داخل کی ہے زینا للناس ہے نا شاہواتی یہ خواہشات کی زئین لوگوں کے لیے اس میں زینت کی گئی ہے کس میں حبو شاہباد خواہشات خواہشات کی محبت میں پھر مین نسائی ولبنی عورتیں بچے اور ولبنی نول قناطیر ولقناطیر ولنسی وال حبو شاہباد مینا نسائی و البنی نول قناطیر ال کاروبار کھیتی باڑی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی محبت انسان کے دلوں میں ڈالی گئی ہیں کیا بات یہ محبتیں انسان کے دلوں میں کاروبار کی کھیتی باڑی کی مال و اسباب کی ساری محبتیں ہیں اللہ میں مجھے مضمون یاد ہے اللہ میں حافظ ہوتا تو یہ اس کی محبتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائش آیت آخر میں جو اللہ کے پاس ہے نا یہ سے بہتر ہے سحم اللہ سور بقرہ کے اندر ہے علی عمران کے اندر ہے زیناس جی جی تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا یہ ان سے بہتر ہے اس آیت کریمہ کو پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو ان چیزوں کا مطالح الدنیا یہ دنیا کی جیتی زندگی کا ایک سامان ہے حسن و عندہ حسن و اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان سے بہتر ہے کیا بات ٹھیک ہے ان تمام تصورات کو رکھے تو دنیا کی یہ ساری چیزیں آ گے ون اچھا آپ سور حدید کی طرف جائیں تو سوریہ حدید کی طرف قرآن دنیا کی پوری حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے ایک دوسرے پر تفاکر کرنا ایک دوسرے پر برتری چاہنا ان تمام کو بیان کیا قرآن کرین سورہ حدیت کے اندر اور یہ سورہ بقرہ سورہ عال عمران کے اندر ہے جو بھی میں نے آپ کو جو بھی میں نے بیان کیا مسمتی ول علامی ورف ہے نا یہ سب ہے فدت حرف گورے سواریاں اور آپ کی کھیتی باری آپ کے کام آپ کے سونے چاندی آپ کے بیوی بچے خواہشات ان سب کی محبت ضوی نہ انسان کے ان کی زینت ظاہر کی گئی ہے ان کی وہ چیز ظاہر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کی زندگی کے سب چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو یہاں پر یہ کہ یہ چیزیں ہیں مگر ان میں افراد اور تفریح سے بچنے کا درس ہے جہاں اولاد کی محبت داخل گئی ہے وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے وہ ہے نا اولاد تمہارے لیے فتنے کا بھی فتنا ان نما اموال و تو یہ مطلب کہ اولاد اور مال میں تمہارے لیے فتنہ ہے تو یہ چیزیں کیا ہے کہ ایک طرف ان کی محبت اور ایک طرف فتنہ تو اسلام اور دین اعتدال کا درس دیتا ہے افراد و تفریح کا درس دیتا ہے افراد و تفریح سے بچنے کا درس دیتا ہے کہ مطلب اعتدال اور بیلنس کے ساتھ انسان زندگی گزارے اور یہ زندگی ہمیں مطلب کہ ہمارے بزرگوں کی سیرت میں صحابہ کرام کی سیرت میں جی الگ الگ ملتی ہے اور دوسرا ہی کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا دنیا کی حقیقت کو اگر آپ سمجھیں تو اللہ تعالی نے ایسا تقسیم کیا ہے نظام کو کسی کو امیر کیا ہے کسی کو غریب کیا ہے کسی کو کیا کیا ہے کسی کو کیا کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں کسی کو اللہ تعالی نے سلمان بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک, ایک کو دولت دی جی اور حدیث قدسی کے طور پہ میں ارض کر رہا ہوں حدیث قدسی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دیئے اس کے ایمان کی سلامتی اس کے صحت میں اللہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری دی ہے اس کی ایمان کی سلامتی اس کی بیماری, بیماری میں, اللہ, میں. اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کو غربت دیئے اس کی ایمان کی سلامت اس کی غربت میں اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالداری دی اس کی ایمان کی سلامتی اس کی مالداری میں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اللہ تم لال اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کیا کسی کو غریب کیا ہے اس میں بھی تقسیم ہے اب ایک امیر آج نے گھر بنانا ہے وہ خود گھر تو نہیں بنائے گا اب تو وہ غریب کو بلائے گا پورا دنیا کا نظام ہے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب کیوں کیا مجھے امیر کیوں نہیں کیا یہ جہالت ہے بھائی ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے 500 پی سٹائل کے لے لیے میں نے میں مالک ہوں پانچ سو پیس ٹائل میری ہیں میں نے وہی ٹائل میں سے میں میں نے اپنے لگائی ہیں وہی ٹائلوں میں سے بعض ٹائلیں میں نے اپنے بات روم میں لگائی ہیں اب کوئی ٹائل بولے گا کہ میرے کو ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں لگا بھائی بھائی ٹائل میری ہے میری مرضی تو یہ باتھ روم میں لگاؤں گا ڈرائنگ روم میں لگاؤں گا لاہو اللہ بندہ ارب کا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جیسا رکھے جس طرح رکھے لاہو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس پر بندہ راضی رہے اور اس طرح یہ میں نے بہت تھوڑا تفصیل ہو گئے میں مرضہ چاہتا ہوں مدی مدینا لیکن مدینا یہ تنی اچھا ہوں ایک قرآن کریم کی آیات اور کچھ روایات اور اس کو اگر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نا تو دنیا کی ان تمام تر حقیقتوں کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے بس عمل کرنے میں نصیب اللہ جا سمجھنے بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے اپنے غلط کر رہے ہوتے ہیں انداز زندگی درست نہیں ہے سمجھ سب آ رہا ہوتا ہے لیکن نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے دس گئے دنیا کے حکومت میرے حساب تو دسا ہوا ہے اور اندر تک دسا ہوا ہے اللہ بچائے بچا کر بس جنت میں ڈال دے تو اس کی رحمت ہوگی اس کی مہربانی ہوگی اللہ کیا بات جی ویڈیو سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حمزہ تاری ہے میرا نگرانی صورت سوال یہ ہے کہ جیسے ہی امتحانات قریب آتے ہیں تو سستی چھا جاتی ہے تو برائے کرم اس کو وزیر بتا دیں اور کوئی ایسے بات بتائیں کہ جسے میں مزید شو کو محبت پیدا ہو سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اہمیت کو سمجھیں مقصد پہلے سے اگر آپ کا ڈیفائن ہوگا پتا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے تو اس کی تیاری کے لیے اظہار کے آپ نے محنت کی ہوگی نتیجے کے لیے اور جب وقت آئے گا تو بلکہ جس کی تعلیم پوری ہوتی ہے جس کی پڑھائی پوری ہوتی ہو تو امتحان پوسٹپون ہونے پر بھی افسوس کر رہا ہوتا ہے یار پوری تیاری کی تھی پیپر کینسل ہو گیا اب ان کو تو, تو پیپر کینسل ہونے پر افسوس ہو رہا ہوتا جن کی تیاری نہیں ہوتی ان کو چلا یار اچھا پیپر کینسل ہو گیا پیپروں سے پیپر سے ڈر اسی کو لگے گا نا کہ جس کی تیاری نہیں ہے اللہ ہے چاہے وہ پڑھنے والا بھی ہو تب بھی وہ پیپر آتے اس کو ان انسپیکٹ کوسٹن سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے جس کی تیاری نہیں اگر وہ چیز آگئی تو, تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا یا اس کو اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر بھول گیا تو ان چیزوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے ادر اس کو اپنی تیاری پر کسی حد تک کانفیڈینس ہوتا ہے بات تو بات وہ خوف है. الگ ہے یہ دونوں خوف الگ ہے ایک خوف کسی اور چیز کا ہے ایک خوف کسی اور چیز کا ہے یعنی غم اور خوف میں فرق کرنا پڑے گا. کیا بات سبحان اللہ مدینہ مدینہ میں تو آج آپ کے الفاظ پر بھی غور کر رہا ہوں اور غور جاری ہے ان شاء اللہ برج جیسے جی, جی، الحمد جی، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خوش بھی شامل ہو رہی ہیں اور بڑے بھرپور مدنی پھول قبلانی گران شرا نے عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی سارت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے ہم سنت کے دامنے کرمل سے وابستہ رہیں گے ان کے ملفظات سنتے رہیں گے مدنی مذاکروں میں شریک ہوتے رہیں گے تو اللہ تبار تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا بھی عمل کا جو ہے وہ ذہن بنے گا اور اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت واپا کے کی بعد کیوں اثر کرتے سلمان پتہ ہے جی عمل کرتے اللہ اے اے ہم پڑھتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہو رہا یہ پڑتے ہی عمل کرتے ہیں اللہ جو عمل کرتے ہیں جی ان کی بات اثر کرتی ہے اور اس کی زندہ مثال بھی ہے آئیے آپ کو دکھاتے سبان اللہ آ جاؤ والا مدری کریب آج ہمارے پی سی آر والے جو ہے نا یہ لگتا ہے آج کالس بھی چلا رہے ہیں ہمت خیال سے ہمت جمع کر کر کے کالس بھی چلا رہے بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی سی آر والوں کو بھی آ جاؤ بڑا فاسٹ ہو جائیں آج والا منتری کی گلستا چلائے جی آج اولا منتری گلسہ تھا نگرانی شورا کا بیان تھا آج سونا تھا میں نے انہوں نے کہا تھا آ جاؤ تو میں آ گیا ماشاء اللہ خوش آمدید کرنے کے لیے جزاک اللہ ماشاء اللہ عمل کرنے والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی سہارت نہیں ایک دم پھر موقع ہے تو جی دیکھ رہے ہیں نا لوگ آ جائیں دوبارہ ایک دفعہ فرما دے ساوت اسلامی, اسلامی کے مدنی ماحول سے دیکھ رہے ہو مخصوص انداز میں سے بولتے ہیں آ جاؤ سعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے کیا اللہ اور اللہ پا جائیے الحمدللہ یہ مدنی ماحول بہت اچھا ہے سبحان اللہ بہت اچھا ہے اے دکھوں میں پریشانیوں میں مبتلا اے آشیقان رسول اس مدنی ماحول میں آ جاؤ روحان اللہ اور جو آسانیوں والے ہیں آپ بھی آ جاؤ یہ مدنی ماحول صبر بھی دیتا ہے اور شکر کا درس بھی دیتا ہے اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا اگلے سیگمنٹ بڑھتے ہیں مدنی کسوٹی ہمارے سلسلے کا ایک بڑا کرتا ہے جی اتنی جلدی کہاں آئے ہیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ چھ منٹ ہو چکے ہیں جی اللہ اکبر ماشاءاللہ مدنی کسوٹی ہے جی اور نجانے شرا کو پہنچنا ہے گیارہ سوال ہیں بارہویں سوال میں مطلوبہ شہ کا نام بتانا ہے اچھا شروع کریں جی کریں گھڑی گھڑی دیں اللہ اللہ اللہ چلیں کا سامنے رکھتے ہیں اللہ, اللہ, اللہ جی ماشاءاللہ اللہ انسان انسان لا مقام لا شی جی جی شہ تو ہے نا جی تین ہو گئے شے نعم اللہ لوہو خوشے کو برہرات اس انبیاء کرام سے براہ راست نسبت انبیاء کے سے نہیں ہے لا صاحب کرام سے لا دیگر اولیا کا سے لا, لا تینوں کے لا ہی ہے دیگر اولیاء کے سے براہ راست براہ راست دیگر, دیگر اولیائی کے سے براہ راست نسبت کے برائے تینوں کے جواب لا کیا سبان کتنے ہو گئے چھ سوال چھ سوال ہو گئی وہ بیس پچیس سوال کہہ لو آج کا مشکل آ رہے ہیں آپ لوگ اچھا شی کو نسبت ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہے براہ راست براہ راست اس بات ہم نے ابھی جملہ فرمایا کہ ہاں جیسپتھ نے اور براہ راست اس پر چلے یاگی جی ساتواں سوال دو منٹ وہ شیڈ کیا کہتے ہیں اس کو اس وقت آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نام مبسر ہے محسوس مبسر ہے جاب بات یعنی آنکھوں سے دیکھا محسوس کیا جا سکتا ہے آخوں سے دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ شے جو ہے وہ ہارمین شریفین میں فیش کی فین بھی ہوگی جی جی بالکل اچھا کہاں پر بھی ہوگی مطلب کہیں جگہ پر یہ چیز پائی جا سکتی ہے ہاں جی ہاں جی کسی بھی جگہ پائی جا پائی جا سکتی ہے کہیں بھی پائی جا سکتی ہے اس شے کو ہم اپنے استعمال میں لا सकते ہیں بالکل لا سکتے ہیں کیوں نہیں لا سکتے نعم نام no. اپنا استعمال میں لا سکتا ہوں نعم کچھ بولوں کہ نہیں آپ کو فائن مدینہ آپ کے استعمال میں ایسے ہوگی بھی میرا اس میں دن ہے آپ کا اس میں دن ہے اچھا استعمال میں ہوگی ہوگی سے آپ نے سب کچھ بتا ہی سب کچھ کہاں بتایا وہ ان کے موبائل کے استعمال میں ہے قلم ان کے استعمال میں ہے گھڑی ان کے استعمال میں ہے امامہ بھی استعمال میں ہے ہوگی سے تو بعض مذکر چیزیں جو ہے نا وہ مزکر ان کی مرضی میں نے ایک بات جو میرے اس نے دن میں نے بتایا اور صحیح دیا نم دسواں سوال حضور سب وہ کوئی تحریر تحریر نام تحریر ہے گیارہ سوال آخری سوال ہے اور بارہویں پر پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ جواب ہے اور انشاء اللہ جواب بھی سواب ہے اس نہیں اور اس تحریر کو کسی ولی سے براہ نسبت نہیں ہے جی اب میں تھوڑا کنکلوژ کی طرف آ رہا ہوں جب فائنل جب کی طرف جانا ہے نا اس تحریر کو نہ کسی انبیاء کرام سے برائے راست نسبت ہے اس تحریر کو نہ کسی صاحبی سے برائے راحت نسبت ہے نہ اس تحریر کو کسی اللہ کے ولی سے برائے راست نسبت ہے نہیں آپ نے اولیا کہا تھا نا اولیات اولیت مدیچر کے ناگزین سے پوچھ رہے دیکھے تو جمع دیکھیں اگر مطلب اولیا میں سارے ولی آ گئے نا بھائی تو سارے اولیا سے نسبت نہیں نا سب کسی ایک سے ہی ہوگی مطلب آپ یہ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے سوال کریں جی کسی اللہ کے ولی سے نسبت ہے اللہ کے ولی آپ سوال صحیح کریں گے نہیں آپ چلیں دونوں سے ووٹ لینا آپ کے دونوں آدمی ہیں میں اس وقت جب وہ کہا جا رہا تھا نا ایک چھ مقدس ہے اس کو نہ کسی نبی سے نسبت ہے نہ کسی سابی سے نسبت ہے نہ کسی ولی سے نسبت ہے مقدس تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ اور حصور ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ پھر تحریر بھی ہے اور یہ تحریر ہے اور تحریر کسی سے نسبت بھی نہیں رکھ رہی یعنی نہ کسی نے لکھی ہے نہ کسی کو یہ تحریر نازل ہوئی ہے لکھی تو ہے نا تو آپ نے تو جواب بھی دیا نا میرے میرا خیال ہے کہ پانچ یہ میرے چوتھے یا پانچویں سوال پر ہی آپ نے منع کر دیا تھا تو وہیں تو آدمی پھر گھومتا پھر تیرے گا کہاں جائے گا مدی نہیں سفان اللہ جی سوال کا موقع اور دے دیا سوال کا موقع نہیں چار پانچ سوال میرے اس میں نکل گئے نا یہ تو مدنی چاہیے فیصلہ کروا لیں چند جیسے فیصلہ کیا کرنا دو بندے کرتے فیصلہ میں تو اولیاد لیکن میرا تو اولیاد سے آپ جب تو میں تو یہ سمجھا کہ تین یا تین سے جا رہا ہے اکبر بادشاہ آپ فیصلہ کریں کہ اس جواب میں درستی کیا تھی یا نا درستی کیا تھی جی صحیح فرما رہے ہیں وہ عربی والا نہیں ہے وہ اجتماع والا آپ کی طرح میں اتنا تعلیمی یافتہ پڑھا لکھا تھوڑی ایک بھی اب تینوں مدنی بیٹھا ہے میں غیر مدنی بیٹھا ہوں اب تینوں میرے وہی ہوں علمی طور پر گھیرو گر تو کہیں کیا شوہرا ودایت کے اعتبار سے نہیں ہے ان کا شوہرا جیسا ہوتا ہے نا ودایت کے اعتبار سے شوہرا ہوتا ہے ایسا نہیں چلے بھارت چھوٹنے کا مطلب کیا ہے کہہ سکتے ہیں اس نے دن تو کہہ سکتے ہیں مقامی وراج پر فائر ہوں گے سہان اللہ اب سوال کتنے رہ گئے میرے پاس ایک ہی ہے جی ایک ہی سوال ہے اللہ کی پناہ دو تین دو چلے دو تین کر لیں کوئی بات بتائیے آپ مرضی ہے کہ دو تین کر لیں گے آپ کی مرضیوں کی چار پانچ کر لیں اس کی جگہ جگہ وہ جو ہم نے بعض جو تین چار سوالا جو میرے مطلب کہ جو سوال تھا اس پر تھا اولیاء والا سوال کب تھا جی وہ سات آٹھ نو اور دس اس کے بعد چار سوالا جو میں نے ایکسٹرا کیے ہیں جی کرام کا اگر ہوتا تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی طرف چلتا نایا بہت دور ہے سات سے شروع کرنے پھر بھی نہیں پہنچا تو کیسی ہوگی اللہ گئی جی ارشاد سوال کریں دوبارہ چل ہو گیا آپ کابو کر دیتے مدری کی چھوٹی ہے اکبر بھائی کریں گے مدری کی بات ہاں جی جس جن سے اس تحریر کو نسبت ہے جی وہ بقعد حیات ہے لا نہیں لا چلیے آپ سات میں سے پہلے کی طرف چلتے ہیں یہ کی طرف ہے اچھا جن کو جن کو اس تحریر سے نسبت ہے کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے ٹھیک ہے آٹھ سوال ہو گئے جی وہ کا ناتیا گلام ہے لاؤ لاؤ لا, لا جیسے دیوان ہوتا ہے نا میں بتا دوں نکل سکتی ہے اس کوئی نہ کوئی آپ رکھے گی جیسے کا دیوان ہے ہدا کے بخیش وسائل بخیش کبال بخیش یہ اس طرح نہیں ہے نا دیوان نہیں ہے لا کیا کلام ایک ہوتا ہے نہیں لا ساتوں دو بندوں کا تو اجماع ہو گیا اس پر آپ کا بھی ہے نو ہو گئے تین تینوں کا ہو گیا دوبارہ نو میں پھر آ نایہ کا لم بھی نہیں ہے اور آپ کہنے کا مطلب ان کی کوئی ایسی بطور ولی شہرت بھی نہیں ہے آپ نے کہا ہے جملہ حسن زن کیا جا سکتا ہے ایک ولی ولی شہرت ہوتی ہے آپ نے کہا ہے کہ ان کی, آن ان کی جو جو جو ولی شہرت نہیں ہے ز... مگر nope. تحریر ان سے منسوخ ہے تحریر جیسے غوث پاک کے اعتبار سے بڑی شہرت ہے ہیں جنید بغدادی ہیں اچھا اب یہ جو تحریر ہے جی یہ تحریر ہمارے مقتوۃ المدینہ سے دستیاب ہے نام متبوا بھی ہے چلے دستیاب بھی ہے متبوا بھی ہے دس سوال ہو گئے آخری سوال لے گیا جی آخری سوال بارہ اس تحریر کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے بہراست نہیں کتاب یا تحریر یا جو بھی رسالہ ہے یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے دعوت اسلامی کے تحت یہ چیزیں چھپتی ہیں یہ چھپتی ہے تحریر دعوت اسلامی کے تحت بھی چھپتی ہے صحیح کہہ رہے داؤد اسلامی کی یعنی ایک کتاب ہے جو امین سنت کی تحریر صاحب آپ نے جو سوال کیا تھا نا جی نہ جی نہ ایک منٹہ رہے ہیں آپ نے ہمیں چھ سے واپس بھی شام سوال پوچھیں اور اس کا جواب دیں تو میں سوال ہی تو پوچھ رہا ہوں جانا ایک ایک سوال پوچھیں گے سلمان بھائی گیارہواں سوال ہو گیا نا نہیں نہیں ابھی نہیں کیا نا نہیں ابھی نہیں سوال ایک کنفیوژن ہے کنفیوژن دور کریں گے تو کسی جواب کی طرف آ جاؤں گا دور کرنے کے لیے میں آپ سے سوال کروں سلمان مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں امیر سنت کی تحریر ایک ہے المدت العلمیہ تو دونوں تحریریں ہیں تو دعوت نہ امیر السنت کی تحریر ہے نہ المدنت العلمیہ کی تحریر ہے گیارہ گیارہ ہو گئے گیارہ سوال پورے ہو گئے اب تو کنفیوژ نہیں ہے نا جی ٹھیک صحیح لا گیارہ میں کا جواب لا یہاں نہیں پہنچتے پہنچنا چاہیے دعوت اسلامی کی بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تحریر نہیں ہے جی جی ٹھیک ہے بزرگ صحیح ہے اسلامی کے مکتبت المدینہ سے کتنے بزرگوں کی جو ہے وہ اپنا تو ہے بات ہے آپ کی نا چلیں وہ باتیں بات کریں نام لینا بس سب نام ہی لینا جی بارہویں بارہویں بات ہے جی ہے کتاب ہے گھڑی لگائے پچیس سیکنڈ کی اور مدنی کسوٹی بارہ منٹ مدنی کسوٹی میں ہو گئے عجائب القرآن غرائب القرآن عجائب القرآن غرائب القرآن تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے اچھا اچھا میں پہنچا کے یہ کتاب ہو گھری ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ جواب چینج بھی کر سکتے اچھا ہاں جی نئے رول ہے صفر فٹافٹ دے دیں جواب جی مشہور ہے زمانہ کتاب ہے نہ پڑھی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا بالکل یعنی پوری کا نہیں کہہ رہے <coughs> <آبی> <coughs> بلکہ نہیں پوری بھی ہو سکتا پوری بھی پڑھی ہو اچھا کیا حلی پورا حلی بھی مدینہ کے مطلب ہنجھ ہنجھ ہنجھ ہنجھ جی اور کیا شاندار کر کے چھاپی آ سبحان اللہ کیا کتاب کی اور بس مدنی چلکین کے لیے رغبت ہوگی نا اور جتنی تعریف کریں گے آپ اس کی رسم کی زبان پر اکثر نام آتا ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مقرجہ زبردست محققہ مشکل الفاظ کے معانی کے ساتھ سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ شرع اصطلاحات ٹرمینالوجیز کی تعریفات کے ساتھ شاع کیا مقبط المدینہ نے اور ہمارے کرام کی تقاریب کے ساتھ شاع کیا ہے المدینہ نے بڑے بڑے اور ماں کی تقریریں ہیں اس پر جو علمیہ نے کام کیا اس کے اوپر آپ نے منع کیا تھا المزیا کی المجلۃ کی تحریر نہیں ہے علمیہ المیا کی نہیں ہے ان بالکل نہیں ہے بہار شریعت ہماری مطلوبہ کتاب جو ہم نے نام بتانا تھا بہار جہری کتاب ہے آپ بتائیں علمیہ کی ہے بہار شریعت ہے ہاں بہار دیکھے مطلب کہ جیسا عجائب القرآن غرائب القرآن نے کہا نا یہ المدینت العلمیا کا اس میں کوئی کام نہیں ہے تخریج تخریج ہے نا تخریج ہے تخریج, تخریج ہے نہیں یہ پہلے سے ہماری چھپ رہی ہے مگر تقریر تو بعد میں ہوئی ہے پہلے سے چھپ رہی ہے جی جی جی ٹھیک ہے تو یہ المد المیہ کا نہیں ہے صاحب اچھا ایک تذکرہ کروں المد العلم کی ہے مگر چونکہ یہ امام غزالی علیہ رحمان سے نسبت ہے تو زیادہ کسی ایسی بزرگ کی سیرت ہے جن کی ولایت میں کوئی شک بغیر ہمیں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی اہم کتاب متباد المدینہ کے بھائیوں انہوں نے جواب والا کے بارے شریعت دے دیا انہوں نے باہر باہر شریعت ہے ہاں جی اور یہی ہماری مطلوبہ کتاب کا نام تھا چٹن جیل میرے کچھ کال آتے ہیں آپ کے جواب نہیں یہ ناظرین کے لیے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے اچھا جی یعنی کہ بطور ولی ان کی شہرت نہیں ہے اس پر مجھے شکال ہے کیونکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہ یہ خلیفہ اور ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قاضی مقرر کیا اور میں نے کہا تھا دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ولی ہیں ہمارا ٹھیک ہے جی جی نا جی اس میں تو وہ دو رائے نہیں ہیں لیکن جیسے پاک کی شوہرت آپ دیکھیے پر ہے اب المدینہ اللمیا کی تھوڑی سے کاوشوں کی طرف چلتے ہیں نہیں ہم کی میں عرض کرتا ہوں اب جواب تو ہو گیا نا آپ کا میرے نا جواب نہیں ہوا مگر میں آپ کو مدنی چین کا ناظرین آپ کے لیے کچھ شاید اس میں اضافہ ہو جائے جی ارشا یہ نا یہ المدینت العلمیا کی وہ کاوش ہے کہ جس میں المدینت العلمیہ کا جو ایک مقام ہے نا وہ علماء کی نظر میں بہت بڑا ہے الحمدللہ تو اس سے العلمیہ العلمیا کی آپ کاوش سے فارغ نہیں کر سکتے کہ اس میں اس کو اس وقت جو بھارت شریعت دعوت اسلامی کی جو متبو ہے اس کو تو ہم المدینت العلمیہ کا شاہکار کہتے ہیں اب اسے کیسے المدیۃ العلمیہ کی کتابوں سے فارغ کر دیں گے اس لیے کہ یہ حضرت صدر الشریعہ کی تحریر ہے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا اور اس پر ایک کام کیا اور اس کو تحسیل کر لیکن اس کو اب مثال کے طور پر اگر آپ المدۃ العلمیا کے علاوہ یوں کہتے ہیں نا کہ اس طرح تحریر کی وہ قید حیات ہیں آپ نے کہا بقد حیات نہیں تم اس طرح تو جنان کی طرف چلا جاتا کہ المدۃ العلم کی اس میں ایس ایسی کاوش نہیں ہے یہ ڈائریکٹلی موتی قاسم صاحب اور ایک ان کا شعبہ ان کے تحت کام ہو رہا ہے یہ یہ ہمارے دیکھنے سننے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں ان اللہ تعالی معلومات ہے اسی طرح حسام الحرمین ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ المد العلمیہ نے یوں کہا تخریج ہے جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ عجائب القرآن کا تو اس میں بھی المدیت العلمیہ کا کام تو ہے نا بہت کام لیکن لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر کام باہر شریعت باہر شریعت المدینت العلمیہ کا تو میں کہتا ہوں اب تک کے جتنے المدت العلمیہ کے کام ہوئے نا ان میں سب سے نمایاں ترین جن کی لسٹ بنائی جائے گی نا ان میں باہر شریعت ہے اس کو المدۃ العلمیا کی قابشوں سے اور اس کی المد اللم کی اپنی تحریر تو چند ہی ہے ان کے ایک دو چند ایک اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں سے جو نکلتی ہیں تو الگ ہی ہیں تو یوں مطلب میرے کہنے کا مطلب اللہ اچھا سوال تھا واضح ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ ہر تیاری کو کوئی نہ کوئی جو وہ تیار کر ہی دیتے گھڑی آپ کا لاکھ ہے نا تو میری پوری سوچنے کی جہت ہی تبدیل کر دے گا نا اللہ جائے خیر آگے دس بج کر جو ہے ڈبل بارہ چوبیس منٹ ہو چکے ہیں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شافیت تالیہ کی بہن زہرا تاریہ ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں نگرانی شورا آپ تو پوری دنیا دعوت اسلامی کے نگران ہیں پھر بھی آپ نے مدنی ملنی شافیہ تالیہ کو نیپال گنج میں توفا حناب فرمایا پا کر ہمارے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو بہت خوشی ہوئی نگرانی چوڑا میرا آپ کے یہ سوال ہے آپ پوری دنیا کے نگران ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہم بھی آپ جیسے جائیں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مدنی منی مجھے ہر سلسلے میں یاد رکھتی ہو تو اگر نیپال کے تربیتی اشتیہ میں پتا چلے کہ اس مدنی منی کے گھر والے میں سے والد یا کوئی آئے تو مجھے وہ مدنی منی کیسے یاد نہیں آئے گی اور آپ کے یہاں سے بھی تو سوگات آئی ہے تو ہاں انہوں نے بھی کچھ وہ تبادلہ کیا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو ظاہر ہے کہ اس میں جوئی بھی ہے ثواب بھی ہے مجھے تو تھوڑا پتا چلا کہ ان کے گھر والے آئے تو چادر تھی توجوا دیے نگران چورا کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ ایک امام کو اپنے معاشرے میں کس طرح ہونا چاہیے اور معاشرے والوں کو امام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں کو ایک دوسرے کی گم خواری اور خوائی کا لحاظ رکھنا چاہیے سبحان اللہ کیا بات ٹھیک ہے یہ سوال ہے یہاں پر میسیجز کے ذریعے جو سوال آئے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اس ٹائم بہن کا سوال ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ابو سے اپنے خامن سے ہر وقت گلا ہی رہتا ہے کوئی حال بتائیں اس کا شکر گزاری کیا مضمون پڑیں اور ان عورتوں میں شامل نہ ہوں جو کہ اور شکوا شکایت ہی سے اپنا گھر تباہ کر رہی ہوتی ہیں اور شوہر کی بعض خصوصیات ان کے بعض احسانات اور ان کے بعض صلاحیتوں کا اقرار کریں تو انشاءاللہ شاء امید ہے کہ ان کا ایک اچھا امیج آپ کے ذہن میں بنے گا ان شاء شکر گزاری کی طرف جائیں ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے سے دنیا کی محبت کیسے نکلے گی اللہ سے دعا کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور مطالعہ کریں جس میں دنیا کی مذمت کا بیان ہے یہ بہت مختصر سے چار پانچ صفحات پر آپ کو مواد مل جائے گا یا پانچ سات صفحات پر یہ باطنی بیماریوں کی معلومات مدینہ مدینہ اس میں دنیا کی مذمت پر کو پانچ سات صفحات ہیں اسے پڑھ لیں گے تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کافی اچھی راہنمائی ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے ہے یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کیا دنیا کی محبت دل میں رکھنا بری بات ہے مجاہد طاری صاحب کا سوال کوئی جی فضیلت تو نہیں ہے مضمون کام مضمون کام ہے جی صحیح نہیں ہے جی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی کام کاج بھی کرتے ہیں یا صرف مدنی چینل پر ہی ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہیں سوال لیا جاتا ہے ابھی تو کام ہی ہے جو کر رہے ہیں تو مدنی چینل پر بیٹھنا بھی ایک کام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سمجھا ذمے داری ہے جی جو کی جاری ہوتی ہے اور مدنی چینل پر جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اور دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ اور بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہوتے ہیں جو روز بھی نظر آ جائے جیسے ابھی عبدالحبی بھائی روزانہ ڈیڑھ دو گھنٹے نظر آتے ہیں تو ڈیڑھ دو گھنٹے تو چار پانچ گھنٹے دنیا میں کس کے پاس عموماً نہیں ہوتے ہر ایک کے بعد تین چار گھنٹے فارغ ہوتے تو کوئی یہ تین چار گھنٹے کہیں اور گزارتا ہے ہمارے اسلامی بھائی جو وقت ملتا ہے مدنی چینل میں نیکی کی دعوت میں گزار دیتے ہیں علاقوں میں مدنی کاموں میں گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ ماحول کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا مدنی ماحول سے وابستہ جو اسلامی بھائی تنظیمی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں یا درس دے رہے ہیں مدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں تو ان کا نیم بدل تیار کرنا اپنا یہ کتنا ضروری ہے اور نیم البدل بنایا کیسے جائے کیونکہ ایک اسلامی بھائی ہے جو ایک ذمہ داری پر ہے اب اس کے پیچھے ایسا کوئی اور ہو کہ جو اس کے نہ ہونے پر اس کے کام کو مثالیں محسن بھائی اسی سلسلے میں غالباً اگر یاد پڑتا ہے مجھے دیے نیمل بدل اگر کسی کو بنانا ہے تو اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہتا تو نیمل بدل آلٹرنیٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ڈرائیونگ سکھانے والے انسٹرکٹر سے بندہ سیکھ لے صحیح کہ پہلے وہ اصول سکھاتا ہے اپنے ساتھ رکھتا ہے تربیت کرتا ہے پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی چلاتا ہے پھر اس کو پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر خود, خود, خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھتا ہے ٹھیک اور اس کو چلاتے ہوئے اس کا ساتھ دیتا ہے اس کی مسٹیکس کو دور کرتا ہے اور اس کی کہیں گلتی ہو جائے تو اس کو اتار کر باہر نہیں نکال دیتا اس کی تربیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کو وہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خود گاڑی چلا سکتے خود گاڑی چلا سکتے اچھا اب مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تنظیمی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اب ذمہ داری دینے کا بھی بسا اوقات بعض اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا ہے اختیار کی وہ ذمہ داریاں دیں تنظیمی ذمہ داری کس کو دیں یا ایسے اسلامی بھائی کو دیں کہ جس کو چند مرتبہ آزما چکے ہیں مگر وہ اس ذمہ داری یا جس ذمہ داری پہ لائے ہیں وہ نہیں چل پا رہا یا کسی نئے کو لائے موسم میں ذمہ داری کا الگ الگ میٹر ہے ٹھیک ہے ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق گھنٹوں سے ہے بعض جن کا تعلق دنوں سے بعض ذمہ داری جن کا تعلق ملٹوں سے صحیح اب جیسا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ گھنٹے نہیں دے سکتا تو اس کو ملٹو والا کام دے دیں ٹھیک جو روزانہ کی ملٹے بھی نہیں دے سکتا تو اس کو ہفتے میں کوئی ایک دو دفعہ کام دے دیں جو ہفتے میں ایک دو دفعہ بھی ٹائم نہیں دے سکتا اس کو مہینے میں کوئی ایک دفعہ کام دے دیں تو دعوت اسلامی میں تو کام ہی کام ہے صحیح بات ضائع کسی کو نہ کریں جس کو جیسا کام دینا ہے ویسا دیں جو جتنا وقت دیتا ہے اس کو اس وقت کے مطابق ذمہ داری دیں گے تو وہ کام پورا کر کے دے گا یہ صلاحیت کیسے یہ تو نگران کو یہ بات تو دیکھنی پڑے جو دن پانچ پانچ دس پندرہ پندرہ سال سے ماشاءاللہ ہمارے بڑے نگران کام کر ہمارے نگران نارملی دس بارہ پندرہ سال سات آٹھ سال ہو گئے ہوتے ہیں آپ کو نگرانی ملے کتنے سال ہوئے کابینہ پر یا ویسے کابینہ پر کتنے سال ہوئے دو سال ہوئے اس سے پہلے کیا کتنے سال سال ٹوٹل کتنے سال ہو گئے سات سال, سات سال ہو گئے اس سے پہلے کیا زمین اللہ کے نگران کتنے سال چار سال چار سال کی خدمت سے آپ پانچ سال ڈیویزن پر پانچ سال کی خدمت سے بھی دو سال کا آپ کا پیریڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس... دس تاریخ کو اختتام ہو گیا کس کا وہ دو سال پورے ہو گئے دو سال لیکن چل رہے ہیں میں یہی کر رہا ہوں چل رہا ہے نا نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخر آپ اللہ کے ڈیویژن پر آئے تو کوئی لایا کہ خود ہی جم مار کر آ گئے لے کر آئے جو آپ کو لے کر آئے ان کے اپنے بھی تجربے کار تھے وہ بھی برسوں سے دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے جو مجموعی نگران ہیں نا ان میں بڑی نگران کہیں ملیں گے جو آٹھ دس دس سالوں سے پندرہ پندرہ سالوں سے بعد بیس بیس سالوں سے مدنی کام کر رہے ہوتے نگرانی ان کے تجربات ہوتے ہیں اور ہمارے اکثر جو بڑے نگرانوں ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری پر رہ کر ہی کام کر رہے ہوتے صحیح. ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ مطلب کہ شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے جیسے آپ نگرانے کابینہ آئے تو آپ نگرانے کابینہ آئے تو ہو سکتا ہے کل آپ کو کسی شعر ستھا کہ ذمہ داری دی جائے یہی ہوگا نا تو وہ آپ کی سمجھے کہ وہ زیرو سے چلنی شروع ہوئی مگر آپ کا وہ ایکسپیرینس تو میٹر کرے گا نا جی بالکل تو جب ایک تجربے کار نگران کے سامنے اسلام بھائی ہو تو ان کو اتنا اندازہ تو نہیں ہوگا ان کو دس پندرہ سال میں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ملٹوں کی ذمہ داری کس کو دی جا سکتی ہے دنوں کی ذمہ داری کس کو سالانہ ذمہ داری کس کو ہفتہ وار ذمہ داری کس کو یعنی سالانہ ذمہ داری پہ آپ کو خیال آئے گا سالانہ ذمہ داری کیا ہوگی سالے جمع کرتا رہے ٹھیک ہے بارہویں شریف کے موقع پر چراہ کریں تو ایک ذمہ داری ہے بالکل بالکل وہ بھی تو آپ کا ہے نا سارا میں جارے کچھ نہیں تو کم از کم سال کے کو دس روپے دے دے گا آپ کو دعوت اسلامی کو روپیہ دینے والا بھی ہے تو دعوت اسلامی والا نا سوہان کیا بات اپنا سرمایہ دے رہا ہے تو یہ ایک روپیہ بھی دینے والا دعوت اسلامی کو سرمایہ تو دے رہا ہے نا بے شک ماشاء اللہ بڑے پیارے مدنی پھول جاری ساری ہیں ایک یہاں آج کا معاملہ ہے ہمارے پاس بات ہے میں چاہ رہا ہوں اس پر کچھ آپ کے متنی پھول جو ہے بیان ہوں حافظ آباد کے حوالے سے ہے یہ خبر کہ جہیز فنڈ کا جھانسا دے کر خواتین کی ریر کی ہڈی سے بون میرو نکالنے والا گروہ گرفتار کس کا جھانسا دے کر جہیز کا جھانسا دے کر آپ کو آپ کو جہیز دے دیں گے اور یوں پھر یہ جھانسا دے کر ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے یا دیگر ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ کے نام پر ان کا بون میرو جو ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کی اندر جو ہوتا ہے مغز ہوتا ہے وہ نکالنا ریڑھ کی ہڈی کا نکالنا دیگر ہڈیوں کا نکال لینا بون میرو بون میرو ویسے کہتے ہیں میں چلو اپنی جگہ پر سمجھ گیا لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپریشن ہے تو پورا آپریشن ہے انجیکشن ہے بے ہوشی ہے پورا ایک وہ ہے بون میرو یہ انجیکشن کے ذریعے سے بھی نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ گردے بھی تو نکال لیتے جی ایک یہ بھی مگر یہ کہ وہ آپ جہیز کا جھانسا دے کر کیسے یہ تھوڑا سا وہ یوں میں کنفیوز ہو رہا ہوں مطلب آپ کو جہیز دیا جائے گا آپ کی جہیز دیا جائے گا آپ چلے جائیں جی آپ گئے جہیز دینے کے لیے گئے یا پیسے لینے کے لیے کوئی لینے کے لیے گئے ہاں جی تو اس میں کوئی انجیکشن لگا دے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایسے نہیں لگا دے گا وہ باقاعدہ جو ہے وہ چال بازی ہوئی جی جی اللہ اللہ کی یہ جو آپ نے جو ونما رکھا ہے نا دنیا میں آپ کو محبت تفصیل کیا ہے اس کی میں کر دیتا ہوں جی یہ ہے جی خواتین کو رقم کا رقم دلوانے کا جھانسا دے کر خواتین کی ریڑھ کی ہڈی سے بون میرو ایک شخص جو ہے وہ نکالتا تھا اور یہ پورا گروہ تھا جو گرفتار ہوا ہے یعنی یہ ہوا تو ہوگا یہ ہم یہ نکالیں گے اور آپ کو پیسے دیں گے واضح نہیں ہو رہا اصل میں نہیں, نہیں ایک ایک جو تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں میں تبصرہ کیسے کروں اس پر یا میں اپنی کیسے رائے دوں جی نہیں اب تھوڑا سا یوں دیکھیں کہ ایک مطلب کنفیوژن ہے ہو سکتا ہے یہ خبر درست ہی ہوگا اخبار کی خبر ہے اس کے درست ہونے نہ ہونے کے بعد تو ہم کلام تو کریں گے ہی نا تو یوں مطلب کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ مطلب ایک وہ اللہ کوئی لے جائے جہیز کے نام پر خدا نہ خاصا اس کی کوئی عزت پر حملہ ہو جائے تو ایک زبردستی کا ایک کیس ہوتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی مطلب بیچ چی دے کسی کو لے جا کے اغوا کر لے کڈنیپ کر لے اور سودا کر دے معاذ اللہ تو یہ ایک چلے ہوتا ہے لیکن اب باقاعدہ بیٹھ کر آپ بولیں گے آپ کو یہ عذب نکالیں گے یا مطلب یہ چیز نکالیں گے تو اس طرح تو ہاں مطلب وہ کیا چیز ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہے خبر غلط ہو یہ ضروری نہیں کہہ رہا میں جی لیکن میرے سامنے اس کا وہ کلاؤڈ کلیئر نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کوئی شخص کہتا ہے جی آپ اپنا میڈیکل جو ہے وہ چیک اپ آپ کا کر لیتے ہیں ہم میڈیکل چیک اپ آپ کا ہوگا تو اب جو ہے وہ آپ کو جب میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے سیمپل لے گا جیسے میں کوئی ایکس وائی زی ہے کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں جی عورت اکیلی گئی ہوگی جی؟ اس کے لیے اب اکیلی جائے گی جیسے میں, میں آپ کو وہ بات اسنیرو سمجھانے کے حوالے سے سنیریو کلیئر کرنے کے والے سے بات کر رہا ہوں ایسا ہی ہے تو کلیئر کریں فرضی گفتگو نہ ہو جائے فرضی گفتگو بھی تو نہ ہو نا مطلب باقاعدہ ایسا کچھ ہے ایسا ہی ہو رہا ہے یعنی مثال کے طور پر مثال کے طور پر اس خبر کو سامنے رکھ کر اور مدی چینل کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اویرنیس دینا چاہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اب میں اگر ان کو کوئی اویرنیس یا معلومات یا کوئی احتیاطیں بیان کرنے جاؤں تو میرے سامنے جب تک کہ اس کی پوری پکچر کلیئر نہیں ہوگی ابھی بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ طریقہ ہے کا پورے کا پورا اندازہ نہیں ہوگا اور اس طریقے واردات کے پیچھے کیا عزائم ہے کیا مقاصد ہیں جب تک یہ پوری چیز کلیئر نہیں ہوگی تو اس پر تبصرہ ایک مدد درست شاید نہ ہو سکے نا یہ عرض کر رہا ہوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بتایا پیچھے سے اتماعی جو شادیاں کروائی جاتی ہیں نا یہ اس طریقے سے جو ہے واردات کیا ہے تاکہ ہم مطلب کہ قدم قدم قدم پر بتائیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں ادھر نہ جائیں وہ نہ کریں تو اس چیز سے بچ جائیں گے جیسے کہ آج کل ایک ٹرین چلا کہ جناب وہ جو عورتوں کا جو ٹرائی روم ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیمروں کا اس وقت آج کل ایک سکینڈل چلا ہوا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے تو اب ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چلا ہے اور شاید کورٹ نے بھی اس معاملے میں کوئی ایکشن لیا ہے کوئی اس طرح کا چلیے پہلے بھی گفتگو چلیے تو ہم صرف اتنا کم از کم ضرورت کر دیں گے کہ آخر ایک اسلامی بہن کو میں کہتا ہوں مرد کو بھی عورت کو بھی بچیوں کو بچوں کو بھی آخر کیا پڑی ہے کہ وہ کسی باہر اسٹور میں دکان میں جا کر کسی کمرے کے اندر ٹرائی روم کے اندر جا کر وہ اپنے کپڑے تبدیل کرے یہ خود ہی اتنی زیادہ مطلب کہ وہ حیران کن بات ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کمرے کے اندر بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے ہی آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور آپ کس اپنے گھر سے باہر کسی سٹور میں یا کسی اسی جگہ پر جا کر تو اچھا سوال یہ ہوگا کہ پھر کپڑے کا سائز کیسے لیں تو بھائی آپ اپنے کپڑے لے کر چلے جائیں اس کے مطابق ٹیپ کے ساتھ آپ کی جو بھی مطلب کہ ویٹ لینتھ ہے اس کے حساب سے لے لیں آپ اور لیکن اتنا بڑا ریسٹور نہیں نا لے گا یہ کسی بھی اسلامی بہن کو اس معاملے میں بس آپ سمجھے کہ اب آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ نے کسی صورت میں بھی کسی ٹرایل روم میں بھی جا کر یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور ایون کہ یہ جو دلہن بھی جو کا حساب کتاب ہے ان کے بھی وہ کپڑے تبدیل کرنے کا وغیرہ تو احتیاط کرنے میں کوئی عرض میں آپ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسا کرتا ایسا لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے صحیح اچھا یہ آج سے نہیں آئی ہے یہ زمانے سے بھائی اڑسو برسوں گزر گئے یہ بات ہمیں کچھ نہ کچھ آواز سنی سنتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اب کوئی ایک اسکینڈل بنا آئی ڈونٹ نو میں اس کی نہ تردید کرتا ہوں نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ایک تحقیق ہو رہی ہے معلومات ہو رہی ہے کہ ایسا ہے اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ہم جا کر کسی اسٹور میں یا اسی جگہ پر جا کر ہم اپنے کپڑے تبدیل کر دیں اور وہ بھی ایک عورت چلو مرد کے حوالے سے تو بہت ساری چیزوں میں آدمی ہمت کر سکتا ہے لیکن عورت کے معاملے میں تو اور ایسے گئے گزرے دور کے اندر جہاں پر مطلب کہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ آپ کے سامنے تھا کہ جس میں مطلب کہ ڈائی سو تین سو بچوں کی موویاں بنائی گئی ہیں مطلب جس, جس ہم جس وقت جی رہے ہیں یہاں پر مطلب کہ اس طرح کی موویز اور امیجز بنا کر بزنس کیا جا رہا ہے مطلب کہ ایک تو جسم فروشی کا کام اور پھر اس طرح کی موویز اور امیجز بنا کر اس کے ذریعے مطلب کہ بلیک میلنگ کا کام اس کے ذریعے روزگار کمانا اس کے لیے یہ کمانا یعنی لوگوں کے یہ، یہ، یہ، یہ کیسی عجیب و غریب قسم کے بھیانک اور درندہ صفت اور بے غیرتی کی انتہا پر پانے والے یہ لوگ ہمارے معاشرے میں جی رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا،, اس کا کون انکار کرے گا اب ایسے زمانے میں ایسے دور میں جب آپ جی رہے ہیں اس میں آپ اتنی بڑی بے احتیاطی کر لیں کہ نہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب ہو جائے گا کیا تب مطلب کہ ہوش آئے گا اور پھر جب ہو جانے کے بعد ہوش آتا ہے نا وہ ہوش نہیں آتا وہ ہوش اڑا دیتا ہے پھر خودکشی کا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے حرام کی موت یا تو عزت بچائے پھر کیا کرے یا پھر, پھر پیسہ دیتا رہے یا پھر بد قسمتی کے ساتھ اتنی بے, بے شرمی اور بے حیائی اور اس کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس بدنامی کو آن کر لیتی ہے عورت اس بدلامی کو آن کر لیتی ہے اس کو پہن لیتی ہے اور خود بدلامی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے کہ دیکھ اب جو کرنا ہے کر لو تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان میں میری ایک یو سمجھیے کہ میری عمر جس طرح کی ہے تو بعض میری مدنی بیٹیاں کی بیٹیوں کی عمر کی ہوں گی بعض میری بہنوں کی عمر کی ہوں گی ٹھیک ہے نا اس کو میں ایک مکس کرتا ہوں تو آپ مجھے جس طرح کا بھی محسوس کریں مگر ایک اسلامی بھائی ہونے کی اہصے آپ کا بھائی ہونے کی احساس کرتا ہوں میری کسی بھی اسلامی بہن کو میری کسی بھی بہن کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے باہر جائیں اور کسی جگہ پہ جا کر یا کسی درزی کے یہاں جا کر درجی بولے گا جناب آپ یہاں جا کر کپڑے چیک کر لیں کیا ضرورت ہے درجی کی دکان میں جا گا بلکہ آپ تصور کریں کہ ایک درزی آپ کے بدن کو ہاتھ کیسے لگائے گا کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے اللہ کیسے لگائے گا میں تو مردوں کی غیرت پر حیرت کر رہا ہوں تو کہ تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے کوئی دفن دفن ہو گئی ہے کوئی مر گئی ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی مطلب کہ بیوی مطلب اس طرح جا کر ایک اجنبی مرد اس کا مطلب کہ میجرمنٹ لے گا سائز لے گا کپڑوں کا اور آپ کی صحت فرق بھی نہیں پڑے گا نہ اتنا مطلب کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ مطلب کہ زمین میں دب جانے کی اور مر جانے کی ضرورت نہیں ہے اٹھے بھائی اٹھے کیا مطلب کہ اپنی غیر اپنی عزت کو زیادہ زندہ زمین میں دفن کر دیا ہم لوگوں نے نا. ہماری اسلامی بہنوں کو بالکل اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے کہ نہ اپنا سائز دیں نہ جا کر کسی اسی جگہ پر کوئی کوئی ایسی جیسی جگہ کیا کوئی کوئی ٹرائی روم, روم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کوئی اور مطلب کپڑے وغیرہ کے لیے آلٹرنیٹ نکالیں آپ ایک راستہ بند کریں سو راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہاں سو راستے کھلے ہوئے ہیں آپ کو مطلب جن کو دکانیں چلانی ہے خود آپ کو راستے نکال کے بتائیں گے آپ اب آپ بالکل منا کر دیں ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یار سوال یہ نہ کریں دنیا میں کہیں بھی نہ کریں اب صح. میں سمجھا سکتا ہوں عرض کر سکتا ہوں اور موجودہ جو اس وقت جو کیفیت چل رہی ہے دنیا اور معاشرے میں اور جو گفتگو کو چل رہی ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کو قرض کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اکبر اللہ, علی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, حضیح اللہ حضیح ایک پرسنل سوال ایک اسلام پہ سوال کر رہے ہیں آپ سے ملاقات کیسے کریں سزان مدینہ میں آ کر آپ لیں گے ملاقات تو پتا ہو تو ہو بھی جاتی ہے ملاقاتیں نارملی مطلب میری ملاقات کا کوئی جدو یا اسکیجول ہے بیچ میں تو شروع ہوا تھا نا اب میں نے کیا تھا اتوار کو اثر اور مغرب کے درمیان ملاقات کا سلسلہ تھا لیکن وہ بس کچھ نہ کچھ ایسی موسن میں مصروفیت آ جاتی ہے کہ پھر وہ چیزیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے کنٹینیو نہیں ہو پا رہی ہوتی باتوں کا ٹائمنگ دے دیے جاتے ہیں اب مطلب اتنی ضروری ہو جاتے ہے کہ یار اس ٹائم پر ہی مدری مشورہ ہو سکے گا ورنہ اتوار کو اثر تا مغرب مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس سے ملاقات ہے مجھے اسلام پر رابطے کرتے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے تو میں دوبارہ نیت کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسا ہو کیونکہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی تنظیمی بات کرنی ہوتی ہے یعنی میں چل چلا والی ملاقات والا حساب نہیں ہوتا جی جی ہاتھ ملا اسلام کھڑے رہتے ہیں بات کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ پھر نیت کرتا ہوں وقت اسٹارٹ لینے کی نیت کرتا ہوں ہر ہفتے نہ ہونے میں اسٹارٹ لینے کی چلے نیت کرتا ہوں نیت ہی کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہوا تو انشاءاللہ اتوار کو اثر و مغرب کے درمیان پھر سے کوئی سبحان دیکھتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ. اللہ ہمارے سلسلے کا ایک نیا سیگمنٹ جو ہم آنر کرنے جا رہے ہیں دکھانے جا رہے ہیں آج کا سلسلہ ویسے جاری ہے اور انشاءاللہ وقت مقررہ تک یہ جاری رہے گا تو آج جو دکھائیں گی تصویر جو ہم نے دکھانی ہے اور اس پر سوال پوچھنا ہے جی اللہ یہ ہے جی پانی ڈالا جا رہا ہے پانی ہے یہ شربت ہے یہ ہم نے شربت کرن سے پیالے میں جائے گا ایک سے کون سا پیالہ بھر جائے گا جائے گا تو بھرے گا جی پہلے تو جائے گا چلے اور بتائے جی سب سے پہلے کون سا پیالہ بھرے گا ایک ہی دفعہ آپ نے بتانا ایک ہی دفعہ بتانا ہے اور ایک دو پیالہ نمبر ایک پیالہ نمبر دو پیالا نمبر تین اور پیالہ نمبر چار اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا نا گھڑی لگا پیالہ پیالہ پہلا نمبر دیکھ لیں دیکھ لیو اچھا یہ مدنی کسوٹی نہیں ہے یہ میں بتا کو یہ ایک پھر سے دیکھ لیں آپ دیکھ لیو لو اللہ حکبر اکبر بھائی اب آپ اس کو چلائیں گے میں تو جی دکھائیں جی میری ناقص دانش کے مطابق پیالہ نمبر تین پہلے بھرا جائے گا اس لیے کیوں بھرا جائے گا تین اب یہ آپ بتا سکتے ہیں آپ بتائیں تو بتائیں گا دیکھیں ایسا پیالہ نمبر ایک میں جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بند ہے صحیح ہے آپ کے غلط جواب نے ہماری ساری لوجک کو جو ہے نا اوپر نیچے نائیں بائیں کر دی اب میں کیا بولوں گا اس میں چلے بار دیکھیں جی نہیں نہیں صحیح ہے کیا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب راستہ بند ہے اللہ بک بے جو ہم نے یہ دکھا پیارہ نمبر ایک جو ہے اس کے اوپر چونکہ راستہ بند ہے یہاں بھی شربت نہیں جائے گا دو نمبر بھی مل جائے گا تو پیارا نمبر چار میں بھی جانے کے لیے راستہ جو ہے یہ بلاک ہے اور آٹومیٹکلی ظاہر ایسی بات ہے پھر پیالا نمبر تین ہی باقی بچتا ہے جو پہلے گا دو کیوں نہیں دو بھی دیکھے گا نیچے سے اور تیسرا وہ جو چار نمبر ہے وہ وہاں کونے میں بند ہے وہ کونے سے بند ہے اور نہیں اچھا کیا لیکن اب یہ ہم نے کیوں دکھائی ہے اس پر جو ہے وہ اچھا امتحان ہے اس پر نہیں ہمارا مقصد یہ تھا جو ہم لے کر آئے تھے اور ہماری اس میں نیت یہ تھی کہ ہم یہ بات جو ہے وہ سمجھائے نا کو کہ بعض اوقات ہم آن دا اسپاٹ ایک دم سے ایک چیز دیکھتے ہیں اور فیصلہ کریں جی ہاں جی غور نہیں کرتے سبحان اللہ لیکن اس میں ٹائم اتنا ہوتا ہے نا ہمارے آپ نے تو ٹائم میں بہت اچھا ایک دفعہ میں بھی ترکیب بنائی بہت اچھا ہے میں بہت اچھا نہیں نظر آپ کی نظر چک گئی نا آپ نظر چک گئی اصل میں ہر طرف نظر نہیں کی آپ اگر ہر طرف نظر ہوتی جاری دینے کے اعتبار سے بھی ہے نا ہر طرف نظر ہوتی تو کہاں بند ہے کہاں کھلا ہوا ہے کہاں اے مطلب اے کہ چھوٹی جگہ بڑی جگہ ہر جگہ ہو جاتی مجھے تو اچھا لگا یہ کیا بات سلمان دور اندیش بندے کو ہونا چاہیے اور سلمان بھائی نے سب دیکھتے ہی تو نہیں نا بتایا سلمان بھائی کو تو پہلے سے پتا ایسا نہیں کرو یہ اصل میں یہ پزل ہم نے اپنے گروپ میں بھی ڈالا تھا سلمان بھائی نے اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے اس میں ٹائم نہیں نکالا نا سلمان بھائی ایک منٹ کے اندر بتا دیجئے گا یہ سب سے بغیر اچھا کی جیسے آپ نے پوچھا ہے اور پہلے نمبر پر تینوں میں وہ میں کا وقت ہے اور مدنی چلے اور ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نگرانی شورا کو لفظ بتانا ہوتا ہے بتائیے جی آج دکھائیے کون سا لفظ نگرانی شورا بتا رہے جی ہاں جی واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تین ہیں جی آپ کو بتانے ہیں حرف اور چار گڑتوں کی گنجائش بھارت باقی ہے اور گھڑی لگا رہے اس پر کیا یہ جی یہ لفظ بتانے ہے آپ کو کیا ہے تو ہم پوچھ رہے گڑی گھڑی ہم نے تو دیکھیں اس میں بھی کہا تھا ہم نے اس میں ایک گھڑی کا نہیں آپ کو کہا تھا اس میں پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا ایک ہی دفعہ جواب دینے چلے بار اب تو گھڑی لگ گئی ہے جی جی حضور الف الف نہیں نہیں نہیں الف تو نہیں ہے اس میں اب آگے آپ بولیں گے یا یا چلے یہ تو آگے بتائے گا کیا ہوتا ہے جی مین جیم میم میم فار محمد نہیں, نہیں مین نہیں اللہ جی ہاں جی ہاں جی مدے چراہ کے ناظر بتائیں مسلسل غلطی ہو رہی ہے اللہ ٹائم ختم ہو گیا آئن نہیں نہیں آئن بھی نہیں وہ بھی یا استعمال نہیں کر رہے آج تو اور بھی آ جائے گا پتا چلے گا کیا دیتے ہاں جی تیسری غلطی لگائیں اور اس کے بعد یا بھی لگائیں اس میں جی پھر چلائیں گھڑی جی سبحان اللہ سہان اللہ واہ بھائی واہ کیا لفظ اکبر بھائی آپ نے کیا ٹائم ہے سبحان اللہ اور کیا لفظ ہے سبحان اللہ سبحان مدینہ مدینہ عام طور پر یہ استعمال یعنی گفتگو میں بہت زیادہ نہیں ہوتا نا یہ لفظ ہاں جی ہاں جی لگائے موٹا ہو چھوٹا باری ہو جی ہاں جی اب آپ بزرگ گڑتی کی گنجائش نہیں ہے کھانے کی چیز سبحان اللہ ہے نا بالکل واہ بھائی واہ سبحان اللہ لگائیں تو گھڑی دکھائیں مجھے بہت پسند ہے کھانے کی ڈشیں چیز ہو ہاں جی کھانے کی چیز ہے یہ ڈش ہے ڈش بھی چیز سے ملا ہمارے آپ اپنے اس پہ رہیں جی ہمارے اشارے دال دال دال جی لگائیں بھائی دال تو ہے اس میں دال تو ہے اگر دال آخرے میں لگتا تو پہلے میں سا لگا دیا اللہ اللہ شرید کیا نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا اللہ نے وضاحت بھی کر کی آدمی سرید کیا نام وہی بتائے گا ان کو کتنا پتا ہے جی وہ کیا وہ اشار وغیرہ پہلے کرتے تھے وہ بھی میں پوچھوں کچھ میرے کو نہیں پوچھتے تھے کولے لے لے بے چارے شاید ہو سکتا ہے رفیع اکنے شورا کی کال جو ہے وہ چلا دی جائے جی اللہ اللہ و اکبر آپ جب تک کال جمع کر رہے ہیں کال جمع کر رہے ہیں جی و اللہ ہی وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رفیع اتاری ملیشیا سے ارکار ہوں الحمد للہ نگران مرکزی مجلس شورا کا فار کا سفر جس میں الحمدللہ للہ ہانگ کانگ ساؤتھ کوریا اور تھائی لینڈ میں سفر ہوا نگانے شورا کے اس جدول میں الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی آپ کے ساتھ سفر کرنے کی ویسے تو جدول کے جو شورا کے سفر کے جو فوائد ہیں وہ میرے نزدیک تو شاید وہ شمار سے بھی باہر ہیں لیکن جو اہم فائد دیکھنے میں آئے ایک تو یہ کہ جو اسلامی بھائی ہمارے وہاں کام کرنے والے ہیں ان کے ویژن میں بہت زیادہ يزاف هو اور ان ما جو شجزبا مقابلے دی تھا الحمد للہ یہاں نگانشورا نے بڑے اجتماعات میں بیان کیا وہیں آپ نے بالکل تھوڑے تھوڑے عیسائی بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر جو گفتگو والے انداز میں انہوں کو سمجھایا ان کے معاملات اور یہ بھی دیکھنے میں ایک بہت بڑی بات آئی الحمد کہ وہاں کے جو مسائل تھے عیسائی بھائیوں کو درپیش مسائل وہاں کے رہنے میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں حلال حرام کے معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں ان کو بھی نگان شورا نے بہت پیارے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش بھائی الحمد اور لوگوں کے چہروں سے ان کے اثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ باتیں جو ہیں وہ اکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ باتیں ہی ان کی وہ ہو رہی تھی کہ جو بالکل ان کے یوس کے اندر کی باتیں تھیں اور الحمدللہ للہ نگان شعرا کے جانے سے دیگر جو قومی آباد ہیں ان میں کام کرنے کا انداز دی بہت نرالا نظر آیا نگار شورا کا یعنی تامل عیسائی بھائیوں میں جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے بیان کرنے ہوئے انہیں کہا کہ آپ خود درس دیں انہیں سے درس دلوایا دعوت سامی کے مقتوۃ المدینہ کی کتاب فضان بسم اللہ جس کا ترجمہ ہو چکا ہے تامل میں ان سے آپ نے وہاں پر موجود شرکا سے درس فضان سنت دلوایا پھر ان کو اس طرح ذہن دیا کہ یہی درس اب آپ کے گھروں میں شروع ہو جائے پھر ان کو ذہن دیا کہ آپ ہفتہ اور اجتماع شروع کریں رشین شی لے کر گئے تو رشین میں آپ نے غیبت کا موضوع لیا اور اس طرح وہ سمجھانے کے انداز میں بات کی کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہر آدمی بہت اس طرح غور سن رہا تھا پھر انہوں نے جو سوالات کیے ان سے ان کی دلچسپی ظاہر ہو تھی آپ افریقنز میں آپ نے بیان کیا جو مختلف افریقن کنٹری کے تھے وہ ہمارے تھائی میں جمع کیے ہوئے تھے ہمارے سائن بھائیوں نے وہاں الفاظ نگانے شورا نے موسٹلی بیان جو تھا وہ انگلش میں کیا اور ماشاء اللہ ان کا جو انداز تھا آپ کے ساتھ محبت کا بلکہ وہاں پر ایک افریقی سائیں بھائی نے اپنی مزی بہار بھی سنائی کہ پچھلی بار جب نگانے شورا آئے تھے وہ کہتے ہیں میں آیا تھا رات کو جس گھر میں نگانے شورا کے اس بار گئے تھے پچھلی بار انہی سائی بھائیوں نے انتظام کیا تھا افریقہ کو بلانے کا تو وہ سائی بتا رہے تھے مجھے انہوں نے خود بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے سورج اور سورج میں نگانے شورا جو ہیں یہ جگہ فمائے وہاں پر اور دیگر بہت سارے سائیں بھائی بھی یہ سبزی مامے والے وہاں موجود ہیں پھر میں نے دیکھا کہ نگانے شورا نے نعرہ شروع کر دیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ماشاء اللہ کرم سے الحمد بہت زیادہ نگان شورا کے جانے کی نسیب مجھے ذاتی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ شورا کا یہ جو فارش کا دورہ ہوا ہے اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے نہ صرف ان ممالک میں یہاں پر گئے ہیں بلکہ آپ کے جانے کی برکت سے ہمارے دیگر ممالک میں مدنی کام کو فائدہ ہوا جاپان والے یہاں ہمارے پاس کوریا میں سات دن کے لیے آئے پھر اس طرح ہند کے سامنے تھائی لینڈ میں آئے پھر نگانا شورا نے جو مدعی مشرق ان کی برکت سے ہمارے کوریا کے سائی بھائیوں نے تائیوان اور فلپین میں جا کے مادری کام کرنے کی نیتوں کا اظہار کیا یوں انشاءاللہ اس دورے کے برک سے نئے کئی مالکوں میں بدی کام بھی شروع ہو جائے گا اللہ لباد فولہ ہمارے نگران شعرا کو سلامت رکھے اور ان کے دیے ہوئے اہداف کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق ہے وہ بھی چلا دیں جی ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے فراز اختاری عرض کر رہا ہوں الحمد للہ عز وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کی نگران حاجی محمد عمران اتاری مد العالی علی اور اپنے شعرا حاجی رفیع الشان ابتاری انہوں نے ساؤتھ کوریا کو معا مدنی قافلہ وقت عطا فرمایا اور نگرانی شدہ کا دوسرا جدول تھا ساؤتھ کوریا کا ہم نے بہت نوازا الحمدللہ عزوجل نگرانی شدہ دامت برقات عالیہ نے سنت تو بھرے بیانات بھی فرمائے مدنی مشورے بھی ہوئے لیکن خصوصیت کے ساتھ جس طرح توجہ دلائی وہ یہ تھا کہ اب تک ہمارا لوکل لوگوں میں اس ملک کی زبان کے اندر ابھی تک مدنی کام اس قدر نہیں ہو سکا تھا جتنا ہونا چاہیے تو الحمد نگرانی شدہ کی توجہ سے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اور الحمد للہ یہ دو ہفتے سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و اجتماع میں جو فیضان مدینہ انچن میں ہوتا ہے اس میں الحمدللہ للہ سنت ابھرے بیان کا کچھ حصہ کورین میں ٹرانسلیٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس ٹرانسلیٹڈ بیان کا دورانیہ جو کہ مقامی زبان میں ہے کورین لینگویج کے اندر ہے جس کو ہنگو مل کہا جاتا ہے کورین لینگویج کو اس میں الحمدللہ شروع ہو چکا سلسلہ اور آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھایا جائے گا اور جیسے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ مکمل اجتماع لوکل زبان کے اندر ہو تو انشاءاللہ اللہ بتدریج ہمارے اجتماع کی اکثر چیزیں ان لوکل زبان میں آ جائیں گی اور انشاءاللہ اس طرح اس ملک میں دعوت اسلامی لوکل لوگوں میں اترے گی اور دعوت اسلامی مزید انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ نے چاہا تو مضبوط ہو جائے گی اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت نئے مسلموں تک اور غیر مسلموں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ عزوجل آسان ہوگا لوکل زبان کے مبلغین بھی الحمد تیار ہو رہے ہیں آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب یہاں پر نیکی کی دعوت کو بھرپور انداز سے کامیاب کرنے میں نیکی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ آئندہ بھی ہمارے مالک کو نوازتے رہیں آپ کے آنے سے الحمد الحمدللہ مدنی کاموں میں ترقی ہوئی مدنی کاموں کے کرنے کا ہمارا جذبہ بڑھا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ زواجل نگرانی شدہ کی ترغیب پر تین دن کے مدنی قافلوں کے بھی جدول بن رہے ہیں اور کئی قافلے الحمدللہ للہ پندرہ سولہ سترہ اور سولہ سترہ اٹھارہ تین تین دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں ان شاء اللہ ہمارا بھی سفر کا ارادہ ہے کامیابی کی دعا فرما دیجئے جزاک اللہ, خیرہ اللہ, سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، سلامت, اللہ。اللہ، سلامت رکھے شاد و آباد رکھے آپ آب کی دین رات کوششوں کو اللہ قبول فرمائے آمین امین جو وہاں اپنے سفر کی تیاریاں کرواتے ہیں جو جدول تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عطا کرے جو ہم نے نیتیں کی اس پر اللہ عمل کی توفیق مرحبا مدنی سینا کے ناظرین ہر جمعے کو الحمد للہ نو بجے سلسلہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے اور آنے والے جمعہ و مبارک کو جو سلسلہ مثالی معاشرہ ہوگا اس کا عنوان کیا ہے تشریح مدنی الرسہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کمانے کی لالچ مالدار بننے کی تمام انسان کو ایک کیسے کیسے لوگوں سے ملاتی ہے انسانوں کی گویا ایک کی اسمگلنگ پہاڑی کے پیچھے ہم گئے ہیں تو میں سمجھا میں اکیلا ہوں ادھر تقریباً دو سو دس آدمی تھے روزانہ کی بنیاد تو پانچ سو کے ساتھ یہ انلیگل بارڈر پار کرواتے ہیں مجھے کسی نے یہ بتایا جو اس سفر سے آ چکا تھا انہوں نے یہ کہا کہ پانی چاہیے نے کہا پانی بالکل ملے گا لیکن پانچ ہزار روپے کا ایک لیٹر پانی, پانی ملے گا پانی ملے گا بارڈر ہمیں سوٹیاں پیچھے پکڑ کے کشتیاں ڈوبنے کے نتیجے میں سمندر میں بہ گئے پانی کے جہاز میں ایک سب سے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کچرا جمع ہوتا ہے وہاں بندے بٹھا دیے جاتے ہیں اگر بارڈر پولیس نے جہاز کو روکا نا وہ نیچے کا ڈیک کھول دیں گے وہ ڈیک کھولنے کا مطلب یہ کہ کچرا بھی گیا اور بندے بھی گئے وہاں جہ نا ہمیں دو دو گھنٹے پیدل بھی چلنا پڑا کسی کے پاؤں ضائع ہو گئے کسی کا کیا ہو گیا کوئی خود مر گیا سردی میں پہاڑوں میں پانیوں میں برفوں میں چلایا جاتا ہے ایک بندے نے بتایا میری انگلیاں ساری ختم ہو گئی جنگل و بیابان خطرناک راستوں کا سفر ہے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر یہ چل رہی ہیں جنگل کے اندر چل رہی ہے جنگل کے اندر ٹانگیں کٹی ہوئی لوگوں کے سر دیکھے ہیں پہاڑوں میں وہ رونے لگا یہ کہتے لیکن میرے سامنے باپ کی لاش پڑی تھی میں اس کے اوپر کپڑا پہنا کر آگے بڑھ گیا, بڑھ گیا. میرے ملک میں ایسی کیا کمی ہے یار جو باہر جاتے ہو لیگل بھی مت جاؤ باہر جا کر اس سے برا حال ہے کتنی تکلیفیں ہیں اور آگے وہ تکلیفوں کا سلسلہ بھی کو ختم ہونے والا بزار نظر نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی نوجوانوں نے آج تک کی ہوئی سارے ماں باپ کی دو ہمیں اب نہیں ان شاء اللہ دیکھیے حالیہ دینوں میں ہونے والی انلیگل امیگریشن کے دل خراش واقعات پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ جس کا موضوع ہے انسانی اسمگلنگ بروز جمعہ سولہ فروری دو ہزار اٹھارہ سینی عیسوی رات نو بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر نئے اور نئے ویڈیوز کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ الحمدللہ سلسلہ جو ہے یہ آ رہا ہے شاید ناظرین ہمارے ہوں گے جو جنہیں اس کا بہت تجربہ ہوگا اور مطلب جو ہمارا سولہ فروری کو جو سلسلہ آ رہا ہے ان لیگل امیگریشن کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود اس معاملے بہت سارے ہوں بیرون ملک میں ہیں یا ملک میں ہیں یا فیملی ممبر ہیں آپ کا کوئی عزیز ہے جس کے ساتھ بہت سارے ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہوں گے اور آج آپ بھی اس حوالے سے کافی پریشان ہوں گے یا جو بھیجتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ٹھیک ٹھاک صدمات ہوئے ہوں گے کھا گئے ہوں گے پیسے دھوکا ہوا ہوگا اور بہت سارے مطلب کے نقصانات آپ نے شاید دیکھے ہوں گے یہ ہمارا نمبر ہے آپ اس نمبر پر اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس نمبر پر آپ اپنا آ, وائس میسج سوتے پیغام بھی دے سکتے ہیں اس نمبر پر آپ اپنی ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں سوری پیغام بھیج سکتے ہیں کیا ہوا تھا تا, اور اگر یہ چیزیں ایسی ہوئی کہ جسے ہم چلائیں یا دکھائیں یا سنائیں تو انشاءاللہ اسے ہم سولہ فروری رات نو بجے جو ہمارا سلسلہ ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم دکھانے کی نیت کرتے ہیں تو آپ بھی اس میں ضرور اپنا حصہ ملائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آواز یا آپ کا کوئی آ, کہنا یا کوئی جذبہ یا کوئی ایسی اپ کے جذبات حقیقت یہ کسی کی دنیا اور آخرت دونوں کا سنوارنے میں کامیاب ہو جائے سبحان اللہ ہم بھی اچھی نیت کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میں اچھی نیتوں کے ساتھ یہ اصلاح کرنے کی توفیق تحفہ ہم, آب ہم آب کوشش آب آب کر رہے ہیں کہ اس پروگرام اس سے ریلیٹڈ جو آفیشلس لوگ ہوتے ہیں اور عہدے دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے ان کی کورس یا ان کے جو بھی اصول ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد کرے مددگار پیدا کرے اور ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے جو امت کے لیے فائدہ مند ہو علیہ حبیب اجازت دیجئے دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ تعالیٰ